بسم الله وكفى والصلاه والسلام على سيدنا الرسول وخاتم الانبياء محمد بن المصطفى ولا اله الا وعلى آله واصحابه قل الصدق والصفاء والحفاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الر... سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى اللہ بارک نو نو من آیات نو ہوسمی برس منت بلا سدا ہو مولا نلاری سد کر سو ان نبیل کریملہ سلو نل نبی یا او حلین آ سلو علیہ و سل مو تسلی موک شوق نارو چی وار و سلام سلا یا سیدی یا رسول اللہ والا آل کا سوہاب کیا حبی بل اصلا گلام سیدی یا خاتم اب آل کساب کیا مکین فلو بل صدور محفل جناب صاحبزادہ میاں محمد خلیل احمد صاحب نقشبندی اور جناب صاحبزادہ میاں محمد حنیف احمد صاحب نقش بندی معذر سامعین السلام علیکم میرا النبی صلی اللہ علیہ وسلم دی ارسالانہ محفل دربار علیہ عارف و اللہ ولیم اولیاء اللہ حضرت خواجہ میاں محمد رحمت علی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ انعقاد پذیر ہے سجادہ نشین حضرات دی دین دوستی اور حق پسندی دی وجہ بندہ ناچیز تڈے سامنے ہر تہوار ناجر خدمت ہوں دعا اللہ تعالی جلا مجدہ کریم سجادہ نشین اضرات نو اپنے اسلاف دے نقشے قدم دے چلن دی توحفی کتاب فرما دوستو محبوب دعالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالا جان ہوں نے لا تعداد عطا فرمائے جب تک قرآن مجید زمین تحنا اس دھرتی کے اولیاء اللہ کا وجود ضرور رہنا جس وقت تو قرب قیامت قرآن مجید اللہ تعالی کی مشیت اور ارادہ مبارک کے مطابق لوگوں کے دلانچ اور کاغذوں تو ختم ہو جانا اس وقت دنیا تے کوئی ولی پھر نہیں پیدا ہو گا اس وقت تک جننے ولی اللہ تعالی دے آئے نے اور آن گے ان ہر ولی دا وجود جہا جی ہے وہ خود مستفا کریم دیکھ موجر سڈے محبوب دی ایڈی شان کہ انہوں کا ہر دور دے اندر اللہ تعالی دا ولی بنتا جائے گا پھر اس ولی نے جنیاں کرامتا ہیں وہ کرامتا حقیقت سڈے پاک نبی موجرے ہون گیت آپ دی پاک ذات مبارک جڑی سی وہ خود شراپا موجدا پھر آپ سرکار نو جو اللہ تعالیٰ نے اس علاوہ موج عطا فرمائے کوئی پترا چھائے کوئی ہاوا چھائے کوئی جنگل چھائے کوئی گراں بکھایے کوئی جانور چ بخائے نباتات جمادات، حیوانات آسمان زمین فرشتیا کی کی نبی پاک موجرے او وکھرے نے لیکن اللہ تعالی نے اپنے حبیب پاک نو کچھ ایسے موجرے دتے نہیں جڑے کسے نبی نو عطا ہوئی نہیں تے قرآ مجید دا مہارا اللہ، مہارا اللہ، مہارا اللہ، قرآن حکیم ایک صدقے جاوا اس پاک کلام تو اے مقدس کتاب ایک عظیم بے مثال موجد ہے جڑا کسی نبی نال نہیں ہوا یہ شان مکتی نہیں ہر دور چ قرآن مجید نواں تازہ لگد ہر دورج چودہ سو سال ہو گئے لنگ گئے چودہ سو سال لیکن لگ ہونے جی؟ دا, لگ آ, آ, آ, اج لگتا ہے جی ہوں ناظل ہوا ہاں جی یہ پڑھن دی گل نہیں پہ کرنا یہ پہ گل کرنا پورا نے مجید سمجھ کے پڑھو نا تو ان لگتا ہے جی ہر دور چم ہی اجکل سکولی طبقے کی زبان دفظ بولیا جان جی قرآن پرانی کتاب ہے پرانی کتاب ہے حقیقت انہوں بئیمانوں پتا ہی نہیں قرآن حکیم دنکر جو ہے ورنہ قرآن مجید نال پرانے ہون کا کوئی تعلق نہیں یہ ہر دور چ نو یہ کاغذ مبارک برسیدہ ہو سکتے ہیں قرآن برسیدہ نہیں ہو سکتا جنہیں قرآن مجید دی تازگی ویخنی نا وہ میرا کشت سنے میرے موضوعات سنے ان پتہ لگے گا کہ قرآن مجید ہر دور تازہ ہے اللہ سونے کی مہربانی دوسرا موجہ اے میراج شریف ہے یہ بھی بے مثال موجا اللہ تعالی نے ان دا موجلہ کسے نبی نہیں عطا فرمایا دل اس رات دے اندر اللہ تعالی دے پاک محبوب نوں جو اللہ تعالی نے اپنے دیدار کی دی دولت اتا فرمائی ہے نا ایک ایسا عظیم مجھ ہے جڑا کسی نبی دے کی گل ہی نہیں اس واسطے جناب موسا کلیم اللہ علیہ السلام سوال فرماو ربے آرے نی اور خالی دنیا اتنے نہیں بابا فرید سرکار رضی اللہ تعالی ملفوزات تیئے بات کے تی اندر آئے راہت ال کلو بچال آ فرما نے میں جناب کلیم اللہ علیہ اسلام کے دربار پہ حاضر ہوا مینو حاضر ہوا تو مینو آواز آئی کہ آپ حالے قبر شریف اے فرما رہے نے رب آ نہیں یا اللہ مینو اپنا دیدار کرا یعنی اندازہ لگاؤ کہ کن اسرارے دیدار خداوندی دا کا لیکن یہ دولت اس اسرار دے باوجود نہیں مل رہی اس واسطے نہیں اللہ تعالی رد کر دیتی انہوں دی گل نا اللہ دے نبی دی گل رد نہیں ہوں اللہ تعالی جاب دتا ہے لن ترانی کیا کلیم چمزوری ہے یعنی یہ نہیں فرمایا میں نہیں وکھاؤں گا وہ تو انکار سے رد سی نبی دی گل رد کر اللہ تالا اپنے پاک پیغمبر دی گل رد نہیں کرتا توجہ ہے نا ری ونڈ والے آدھے دینے ساریا دعوا نبیا واگر سنی دیا پر اللہ تعالیٰ چک چوک کے بوتے تارد اللہ سونا اپنے نبیا دی گل رد نہیں کرتا لن ترانی جب دتا جن ہے ہرگز تینوں نہیں ویخے گا یعنی کیوں کہ کمزوری ہے اللہ تعالیٰ بنایا ہوں ہر کسے نو ایک جیسا تھوڑا بنایا ہوں تسان تو آسان جنہوں ویخ لئیے ساری تے جان نکل جاوے کہ نہیں نبی پاک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ جبریلے امیل شکل چھیا اللہ کے بلی جنہوں وہدے انہوں نے جان تو کچھ نہیں ہوتا اساں ویخ لئیے تے ساری جان تے بن جاوے تو اللہ تعالیٰ نے بناو فرق رکھے نے حضرت موسا کلیم اللہ علیہ السلام میں اے طاقت ہے ہی نہیں کہ او دنیا یعنی جنت تو پہلو وہ اللہ تعالی کا دیدار طاقت صرف حبیب خدا کبیر وجہ کہ بکا فنا دا فرق اللہ تبارک تعالی باقی ذات اس ویکن بقا ہی چاہی دی اللہ تعالی نے اپنے حبیب پاک سرکار کی اکھ مبارک ایسی بقا بخشی ہے کہ جیڑی باقی اکھ وگوں فنا نہیں ہو سکتی اس واسطے اس رات نو اے دیدارے دیدار خداوندی دا آپ سرکار نو اتا ہوئے میں اس وقت جناب دے سامنے جیڑی شہ بیان کرنی او نہ تے دیدار الہیات کے حوالے نال تفصیلی گفتگو ہے نہ کسی اور والد وہ میں بیان کرنا ہے کہ اس مبارک سفر دے اندر اللہ تعالی جو فرماندا ہے لنور یہو من آیات تے نہ سیر اساں کرائیے تاکہ اپنی نشانیاں وخائیے میں اس جلسے جو کچھ سناونا ہے وہ نشانیاں جیڑیاں محبروبے خدا سرکار نے زمین یا آسمان دے ویخیا نے وہ نشانیاں بیان تو بغیر بالکل جی میں حدیث قرآن سے مبارک آیا ہے نا ان شاء اللہ تعالا دیتی توفیق ناک تنا چھوڑنا رام میں اس واسطے گل کی اس میری ایک تمبی مقصود ہے تمبیمت کرنا چاہتا کہ دیا لینا تمان دی دین اے عالم دا سب تو واٹا گنا ہوں ہاں عالم نماز نہ پڑے بخش ہو جائے گی روزہ نہ رکھے بخش ہو جائے گی داڑی مول لو بخش ہو جائے گی بخش کا مطلب ہے جہاں لولا ہونا وہ تو ہو جانا نا ہو جائے گی ہر دا بخشیش سکتا ہے پر جدو یہ اللہ دا دین لکاوے یا دین کفر دی ملاوٹ کرے یہ گنا دا معاف نہیں ہو سکتا کیونکہ پھر وہ پورا یہودیت تے طریقے تے ت گیا یہودیاں دا کم سی او دین وہ دیتے سن پھر رب سونا دشمن لا تو میرا دشمن ہے میں جی اتارا توںج پہچایا کیوں نہیں توجہ ہے نا اس وا اور اج کل اے ہوئی بیماری بماری جب کل صرف یہ بیماری سڈے پاکستانی کی بلکہ پوری دنیا دے مسلمانوں لگی یا دین نو چھپا رہے ہیں یا ملاوٹ کر رہے ہیں میں رائونڈ والے نہیں انہاں کا ایک وڈیرا ہے انہاں دے نیح رکھ والا الیاس کاند بھی سی انہ پوسف انات تنکرا حضرت جی مولانا محمد یوسف لکھی منظور نمانی نے خط نقل کیے خط وڈیر اس جماعت کے وڈیریا لکھد ہوں چیلے لایا نسیحت پیا کر تو چلے لیں جی کوئی تین دن کوئی چار, چار دن چالی دن چلاؤ کم از کم بھائی تین دن تو لگائے نا بھائی کیا دیکھو نا تین دن میں کیا فرق پڑتا ہے وہ جڑا تین دن چیلہ لوگ اس یا چالی دن یا سال چھ مہینے اس وسیعت نسیحت پیا کر تبلیغ دا انداز کیا ہے چیلے لاو والیا کی بشارتے سنائیں وعیدیں نہ سنائیں دا مطلب ہے بھی خوش خبریاں سنایا جنت جاون دیاں تو دو تو دیا دوزخ دخ عذاب دیاں دمکیاں جتھے جتھے آئیاں قرآن حدیث, حدیث بریاں کافراں واسطے یا بریاں واسطے وہ نہ سنایا جے جی رکھو کیوں کہ مڑ بندے لگن گے نہیں فسن گے نہیں آپاں دے فساؤن ہے سد کے جس قوم دے کے راہبر مقالا قوم کیوں نہ ڈبے ٹھیک ہے وا جمہ ہاکم کیونکہ یہ بھی سارے وہی ریا نے تو پہلے انچوچنا لیکن ان مقالا میں دسنا پیا بدماشی کہ ادھر اکھڑے ہم دین پھیلا رہے ہیں اور ادھر اکھڑے ادا قرآن لکا لو ادا بیان کرو یہ مطلب انہوں نے نزدیک رب نے قرآن پورا تھی سپارے اتار کے گلتی رب گلتی کی اور یہ مذہب سابیاں پگا والوں کا وہ بھی آدھے نے بئی میٹھا میٹھا کام رکھنا نہ رکھنا کیونکہ نام مراد رے کڑے نے حضور دی امر پٹا بہنا سارے رے کھڑے مراد آئے لانت لاہے جھوٹیا تب دان رب میں اتار چھوڑا یہ سنا نہیں تو تری اما نا ہوں تینوں سنا کرسم واد شریف مولا جی مسمسیاں میٹھیا میٹھیاں شکل نہ دیکھی فی ان سیابن کئی بھیڑیے انسانوں کی شکل میں رہتے ہیں یہ رہبر نہیں یہ دین کے رہبر اور ڈاکو ہیں دین کا رہبر وہی ہے جس طرح مصطفی کا دین کامل اترا ہے اسی طرح کامل پہنچا دے کیونکہ ادھر سن لو مقصود فنسانہ نہیں امت کو بچانا ہے فنسانہ نہیں دا فسان کا مطلب یہ ہے بھائی رو تو جما ہوا فراہ جا دود یہ بلے بلے پری ہوتی دا کم ہے حضور دی امت نساو دا جڑا امت کو بچانا مقصود ہے بچا مقشود... بچنا اس لیے جگہ پورا دین پیش کرے گا سن بچا پورا دن آیا نا جدو تے گا پھر بچ نہیں سکت نہیں بچتی پی دین پورا بیان ہوئے بچے ہو سکتا مدد اللہ ہوں سنے گا میراج سنے گا تو حیران ہو چیز تہلی بار سن لو گل کدی بیٹھا یہ گل نویاں نہیں تک پہنچ دیا نویاں پہ ہاں ہے وہی آہادیس قرآن ہے سدکے جاوا ارشاد ربانی سبحان نلی اصرا بے ہی لمل مسجد ہرامل مسجد دل اک سلوی بارک نا ہول نر ہو من آیات نو ہو سمی بسی پاک کے اوزات جنب سیر کرائیے اپنے پاک بندے نورات رات تھوڑے جائسے دے اندر مسجد آرام تو مسجد اقصا تک تا کہ وہ کھائیے نشانیاں سبحان اللہ اونو نشانیاں رب دیاں سن توجہ فرما جڑیاں نشانیاں پاک نبی سرکار نے میرا اج دی رات ویکھیاں نے وکھاون والے رب نے وکھائیاں نے اون نشانیاں دو طرح دیاں سان کچھ انام والے سان کچھ عذاب والے سان کچھ منعمین سان کچھ معذبین سن اس دوویں قسم دیاں نشانیاں سوال اٹھے گا چشتیا انام والے تے رب دیاں نشانیاں ہے نشانیاں یار اللہ دے عذاب نوے تے رب یاد آئی ربانی ہے تو بہ توبا توبا اللہ بچا وے پنا دے کسی مسیبت مبتلا ویے بندہ کن ہاتھ لا کے آدھا توبا توبا رب بچا وے معلوم ہوا آزاب بھی رب کی نشانی ہے انعام بھی رب نشانی اللہ سونے نے اس رات نو پاک حبیب سرکار نو سر مبارک دیا اکھانشانیاں وکھائی ذرا مزے ناگ سب نلہ ذرا توجہ تبج سبحان اللہ سوال اٹھے گا یار حضرت ابراہیم علیہ السلام دے بارے قرآن فرما ہے لیکن براہیم سما اللہ فرماؤں ابراہیم اویبراہیم وخانیا پیا سمانا زمین دیا بادشاہ چشتی وہ بھی ویخ رہے نے بھی ویخ رہے ان مڑ فرق ہو جا ہوا حجی خلیل تے حبیبت فرق وے کھانے کیلی شایدہ ہویا فرق او دل مبارک دی نگاہ ناروے خدنے مدنی سونے نے سر مبارک دیا کھانا روے کھاوے توجہ نہیں فرمائی آگ سبان اللہ اوہ حبیبت خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سرکار دی مبارک سواری چلیئے مبارک سواری چلیئے مدنی سرکار دی ذرا مزے سبحان اللہ جبریل لمی یہ کہتے چلے اے ارشیو تمرے باگی جگہ تعظیم کو سبھی ہو جاؤ کھڑے اللہ کا پیارا آوتی ہے میرا رتیاں دھوم یہ تھی میراج کتیاں دھوم یہ تھی ایک راج دلارا آوتی ہے دکے جاوا حبیب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی مبارک سواری مبارک چلی ہے حبیب خدا نے اللہ سونے دیاں خاص نشانیان انعام والیاں جڑیاں ویکھیاں سن انہاں دے وچوں نشانی انعام والی اک ویکھی خی. حضور سرکار فرماؤں دے نے مہموسا علیہ السلام دی قبر مبارک دے نال گزریا سبحان اللہ مرسا کلیم دی قبر گزریا ویکھیا آپ قبر شریف اندر کھڑے ہو کے نماز پیدا دے میں ایک نشانی سی توجہ لال گل سمجھی میں سوچیا رب واہ دہلا شریف سونے میں قبرستان نبیا والے راہ دے قبرستان والا راہ اختیار کیوں فرمایا پیتل مقدس نو بتھیرے را جانے سن رب اس رات تھیں لیا جس رات اللہ دبیا دیا دربارہ نے دربار نے قبر لیا رب دسنا چاہیے سڈیا نشانیاں نے ان نشانیا کا راہ نہ چڈیا جے نشانیا راہ چھیا جی سڈے تک پہنچ جاؤ گے یہ رب دیا نشانیاں جنا نشانی نہ ہو بندہ راہ تر نہیں سکتا یہ رب دیا پاک نشانیاں نہیں اللہ دیا بندیا جدو بندہ دریاوا جاوے جائے اتے نشانیاں لگی ہوں چھوٹے پانی دس کی خاطر کانے گڈے ہوں نے کانے یا باانس گڈے ہوندے نہیں یا سب جاوندے اوے او دس دا وے ایتھے ہے چھوٹے ادے نہ ہوویں ماریا جاویں گا غر کو جاویں گا رب دے پیاریاں دے دربار اللہ دے ولی نبی اے رب دیاں نشانیاں نے رب دسیا وے انہاں تو دور نہ ہویا جے ساڈے قریب ہو جاو گے لاؤ سدگ جاوا میرے پاک حبیب سرکار خالی دیاں دیا نال نہیں اللہ ولیاں دیاں دیا نال بھی گزرے نے وہ بھی رب دیاں نشانیاں نے رب سونے دیاں پاک نشانیاں نے ہوں ایک حدیث سلسلے میں سناو لگا حدیث معاشتا فراؤن نے لیکن پہلو میں ہور کتاب کسی ہوتاب سنا ہوتاب سناو لگا جی آج سنا نوان نور الہج فل استرائے ول امام اجہوری رحمت اللہ دی امام بغوی محدس دے حوالے نال ادیس نقل فرمائیے ہبھی خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری مبارک ایک جگہ گزر دیے اور تو گزرتی سرکار نو خوشبو مبارک آئی خوشبو مبارک مدنی سرکار نو آئیے حضور سرکار جبریل نو پوچھ اے ابریل یہ خوشبو کا دیئے ارد کردہ کملی والا والبو فراؤن کی دھی کا تیل کنگا کری بڑی مائی دیبر خوشبو اٹھیا کلیاں محبوب خدا سرکار نے سوال فرمایا جبریل دس ماجرہ کی مدنی سرکار اس واسطے پوچھا حکمت ایسی حضور پچھیا جبریل بیان کی تے، محبوب نے جبریل دی زبانی سڈے تک پہنچایا تاکہ میری امت خبر ہو جاوے جڑا بےوقوف آخر نبی نت ہوں پوچھتا کیوں بے وقوف نبی سرکار دے ہر کام چ حکمت راز نے رد سبحان اللہ اور سدکے جاو جبری لر کردہ ماجرا پہ کسا بیان دا اے, حضور او دا کسا اے سی ایک برڑی مائی سی او دیا دو دیا سن ایک دھی تیسری دھی او دی ماسوم بچائے کچھر دے اندر او دا ایک مرد جہاں نام ہز دے دور چلادے سن बुढली माई फिरा घर खादमा सी फिरा धी की खिदमत कर दी सी एक बारा खिदमत कर रही है फिरा दी देर कंगा कर रही है अपना ईमान लुका के रखी सी ईमान लुका के रखती सी من کافرہ بلا ہے اللہ دے نام نال میں چکنیاں کنگے نلاک ہو جا رب نال کفر اے فکرا مبارک بی, بی بولیا ہے برباد ہوئے ہو جڑا اللہ نال کفر کردا ہے توجہ ذرا رکھی گل د बर्बाद हो गया खेो जिन्हें रब न कुफर किया इधरों कंगा फड़ दी बिशमिल्ला भी पढ़ दी काफर वास्ते बदवा भी कर दी काफर वास्ते बदवा भी कर दी है पई बिशमला भी कंगा चुकद पढ़दीए पई इसया गया दसया गया कि उन्होंने हक तना समझी जड़े आते کسی نج نہیں آنا تو توجہ نے کی اسلام میں تو سختی نہیں ہے اسلام تو مٹھا مٹھا مذہب یہ کچھ ہی نہیں یہ بدوا رب دی ولی آ جائے رب دی پیاری بندی پیا گل کرنا وا میری آخری ہلا کو جائ رب د کفر کیتا کفرتا جدو اے گل منہ چ نکلی فراؤن بےٹی تو تج کنو خدا منی من بیٹھی ہے تیرا خدا مائی آخری میرا خدا بھی اللہ ہے آسمان دمین دا خدا بھی اللہ ہوئے تر پیو کا بھی خدا اللہ تیرا خدا بھی اللہ ہوئے اللہ مدا گل سنیے اگ بن گئی نسی اپنے پیو دبا آ جڑی سی بڈڑی سی جڑی ساری خدمت گزار بنی تے خدا تین مندی نہیں تینو خدا نہیں منتی تے منکر بن گئی فرو آ بلا لایا بجتی گئی بڑی مائی کے لے گئی ہے فون پوچھنا ہے دس تیرا رب کون ایک کی آخری ہے میری بیٹی میری بیٹی کی آ مائی آخری سچ آخری میرا رب بھی اللہ آئے آسمان زمین کا الا بھی اللہ آئے توجہ سبحان اللہ الاح کا واہ او شری تیرا خدا میرا خدا سمانا دینا دبلا اللہ پہلا لکا ہی رکھا سوئیمان پر یہ نہیں یہ شہی بلور فرماؤں فرماوندے نہیں کدی عشق مشک دریا تے ایمان لک دے لئی آرے اللہ عارف کھڑی فرماوندا ہے سبحان اللہ جھولی پا انگار محمدی کوئی بچا نہ سکے मोहम्मद ते कोई बचा न सके इश्काम मुशक ते दरियावा यारा कौन छुपा डके شق اندر سبر نہیں رچتا سورج میل نہ لگدی سکاروں نہیں کر سکدا یارا پردہ پو اگ دے اگ دوں پا دک نہیں سکتی سڑ جائے گا دے در صبر نہیں ٹھہر سکتا مدالبان اللہ جڑا جیندے بیٹھے جا کو سبان اللہ ہر مائی نے جدو جواب جب دتا پھر آند آئے او مائی کی پیاخنی پھر جا مینو خدا من نہیں تو حشر بڑا بھیڑا ہو سی مائی آخ دی جو کرنے کر آدھ تین دو مہینے بن دیا گا توجہ نال گل سمجھی مائی نما کر دیتے دتا ہاتھ پیران میکا لا دیا میکھا لا کے سٹ چھوڑ آو آ پھر جاؤ دو مہینے سے حالت رکھاں گا سپ چڈ دتے بچھو چھڑ دیتے کٹن کی خاطر آخر میں سے دو مہینے حالت رکھیں گی مائی تو دو دی گل کرنا ہے بیں ستر مہینے رکھے میں رب نو نہیں چھوڑ دکتی برمز نال زبان اللہ مائی آخری لوگ تھی سب شہر ماں کفر تو ملا ستر مہینے بھی مانو ادا دے تب سونے دال کفر نہیں کر سکتی رم دلا سب لا وہ فیٹے منہ اسا بندے آؤ وہ بی بی بندے آئی چپڑ چوٹے آیا نہیں آ رب سونے دا دین ایو چار تے تلوتیا اور سڑک جاوا اس مائی کے قدم تو میں پیروں میک میکھاں لگیاں پہ توجہ نہیں کی فر پہ آخ دی ستر مہینے بھی ادا میں چھوڑ نہیں سکتی फिर उन बेटी बुलाऊ बेटी नु तेरा के सीने तरक केिबा कर छह एक बेटी जिबा हो जाती है दूसरी बेटी बुलाऊ सीने तरक् जिबा कर छड़ माई वेखदी पई लेकिन तन जिगरा मजा ले जे अपना दीन छ नाम लवे फिर मासूम बच्चा सी माई दोद चुकया वे ओनू फड़िया गोद आला बच्चा चुकया उस बच्चे जिबा कर लगे माई खबर हो गई दिल परेशान हो लगी ए मासूम बच्चा गोद बोले आवे گھبرانی تو حق دے باطل دے تریں گی سی جنت جاگی سد تجدائی او ماں گھبرا نہیں پریشان نہ ہو تن فر جلنا رب نے تیرے واسطے جنت گھر آئی چڈیا نہیں کی دودھ پیندہ بچہ دودھ دینا بچہ ہے मुसलमान रब मजहब बड़ा पुन के दिता चुन के दिता पर बदबकत सब असा बद बखता खुदा दू कसम करके आना मासूम बच्चा जन्नत दे वेखदा सी प्या क्योंकि मासूम जिना चिर दुद्ध पींद रहा हो वे, फरिश्त्या वेखदा हो वे, फरिश्तिया भी वेखदा, वे, वेखदा जदो बोल दद रोवे बच्चा رو پقیقت کلما تا کرے جنا کل کا ذکر پیا کر مدے نال آگ سبانا روکڑا سبحان اللہ ہوں توجہ گل سمجھی وہ معصوم بچہ بولیا ماں ماں آخری فرا فراؤ نا مہربانی کری آ جے کسے نو پانسی دینے دن جد آدھے نے کوئی آخری تمنا ہے مائی آخری مہربانی کری سڈیاں لاشاں ہڈیاں کٹھے دفناویں بھی میری دیا میریا, دیا میری میرے بچیاں دیا کٹھے دفلادی اس کیا منی گئی ذبا ہو گئے قربان ہو گئے انہیں ہک تھان دفن کر دیتے کیونکہ مائی ایمان رکھ دی کہ مردے قبر دے اندر کٹھے نے ہوں دے نے دے محبت پیار اتھے بھی سلام دہ آئی اوبے بھی ایک جہان وسدی یا عذاب دے اندر انہاں نو چڈتے نام والے نے زیارتاں کٹے زیارت بھی ایک دوسرے ملاقاتاں کر کے باداں پیش کرتے مائی نے کٹے جدو آخر سی مینو کٹھے دفنا دے انسان سن ساریا میرے بچیا نو کٹھا دفنا چھوڑی اور شریف مولا نے اج میرا آج دی رات حبیب خدا دی سیر اسے پاک بیوی بی قبر شریف دائیے اپنی خاص نشانی ہبھی با دے سئی ساری آشق محب محبت کری کدوں دی ٹبر سمیت مر گئی سی اج میں رات دی رات تیر اندر خشبو آن دے ہلے پی ہو گل ہو جاوا اگلا توجہ سبحان اللہ حضرت یاد رکھ لائے ایک اور گل کرن لگا قرآن دے والے جدو موسا کلیملہ نے فراؤن جادوگر مقابلہ کرایا لگ گیا آئے ساری قوم کٹھی ہو گئی فراؤنڈی مرسا لم ندوگ رکھتے تسان پہلا وار کرو توجہ نہیں کی دی موسا کلیم فرما نے پہلوں تسا کرو اپنے رسیا سٹیاں سپ بن گئے جڑا بے موسا کلیم مبارک سلام آئے اور رسیاں جڑے سپ بنے سن علیہ السلام دے دساہ نے اور سارے ہڑپ کر لئے ہوں جدو ویخیا دے جادو نے جدو صورت حال ویكھی سمجھ گئے یہ جاڈوگر نہیں یہ کوئی اللہ دبی رب وہدا لال شری کملہ نے انہوں نے ایک ادب کیا سڑا پہلوں کہہ بیٹھے ای موسا کلیم ای موسا پہلو تو سوار کرو نبی تو پہلو پچھ بیٹھے نے اس پوچھن کا ادب ہویا ہے رب سونے نے تے مہربانی فرمائی कौन फरमा उल सहारा तो साजदी जादूगर जड़े सन उन्होंने सजद्या सत्त दिता गया कि मतलब रब सोने नहीं अपनी कुदरत नजद्या पा दिता نبی دے ادب دی برکب دے نال سجدے ویچ پا دیتا ہے جدوں سجدے ویچ گئے تے من کھلو تے فیراؤنا کھداوے میری اجازت تو بغیر تسا انہوں سجدہ کیتا کیتاوے انہوں من مہا تسا رب نو منیاوے میں انہوں چھڑی آتے ایک ہور نو من بیٹھے جے میں تو دیاں لتاں کٹاں گا مخالف سمت تو ہاتھ کٹاں گا مخالف تو ہاتھ ہور پاسے دا کٹاں گا اللہ تو ہور پاسے دی گا۔ कट के फिर तो लोना है हम तवजो फरमाओ सड़के जाओ फिर आ सामने जादू कर आते ने छेती कर छेती कर जो कर नहीं कर वजह की सी अल्ला सोने ने जादू करा दे सामने ان دے دل نسا کش بخشیا جو زمین دے بیٹھے ہی جنت ویخ دے سن پے توجہ نہیں کی دی. زمین بٹھیا وہ جنت ہی پہ ویخ دے سن آدھے چھتی کر جو کرنے وہ ہر ہے میں مخالف سم تو ہاتھ پیر کٹاگا ہاں پچھلا ہو جان چلو میں خدا کے بندے چار پانچ لکھ چالی لکھ لاکھ روپیہ فیکٹری ویک جان تک وارنٹے جنا نئی مولا کائنات کی جنت تکھی ہو مڑ کا بھواں کا تو ڈرنا ہے سدکے عشق دی گل اول यारा अकल तो दूरी हटावे हो कलाजा ई जावण जदों इशक तमाचा لاوے لو پے کو متی دشک متنا باوے محالی اتنا با ہو بہو ہو ملن محالی اتنا ہو جنا مالک آپ بلاوے ذرا مدے نارا صبح نل سدک جا کلا بندے تبجل مینو اسان افدل ہے میں گل کر لگا توجہ کوئی آخر جی افضل امت ہے, ہے, جی ہے سارا تو میں کیا ہے سڈا نبی افضل توجہ نہیں کی سڈے نبی سارے نبیا تو افضل نے افضل امت دا اللہ کب سارے آوازتے نہیں اے حضور دے اونا غلامہ دا باستے ہی جنا عمر بالمعروف تے نحجن المنکر نے کیا کھنا تے بدی تروک کردہ فرد پورا کردے لے میں نواندہ ایک چشتی آئے سے گلد دوتے دلیل کیے میں کھا عمر بن خطاب دا فرمانے بھی افزل اپنا نہیں چڑیا دین اپنا نہیں چڈیا انہ تو افضل ہو سکتے ہیں سڈے ورگے ان افضل تو ہونا ہی حضرت بلال ورگا آشر کی توجہ اللہ حضرت عمر بن خطاب کی گل سن کن تم خیر جتنی ناس با مل بالمعروف و تنل عن المنکر اللہ ہے فرما تو جے افلا لمت جہاں اس واسطے باہر لے فرمایا تو سیکی کا حکم کرنا برائی تو روک دے جے حضرت عمر فرما نے فرمایا اے آیت خاص حضور دے صحابہ واسطے وے یا دے واسطے وے جی نہیں انل من کرتے امر بالمعروف دا کا فرد فر پورا کرتے توجہ نہیں کی تھی ہاں دیکھو نا قرآن دے لفظ پہ دستے ہیں امرونا دل ماروفے من منکر تم نیکی کا کہتے ہو برائی سے روکتے ہو معلوم ہویا یہ دو شرط تے بہترین امت ہوے گا توجہ نہیں تو کی تھی ہاں تکیا پھرنا ہاں ہوں سد کے جا ساری امت افضل بنی فردی سامنے نیکی گل کرو برائی تو روکن کی گل کرو وہ وا ماحول بھی آ گیا میں لے مسیت ویخیا کر ہر تھان مسیت ہی تو کر پوچھو کیا ماشاءاللہ جی ہم تو بہتری لمت ہے مراد جدو برائی تو روکنے کی گل آئی ہے تو کتیا کو نک فرض پورا کرنا سی کرن دی بجائے دوجے نہیں پیا بولن دینا توجہ نہیں دکے نال بنیا بیٹھا تو افضل امت منافق دی نشانی ہے قرآن دسی آو آو کی یا مرو نہ بل من کرے و یا نہ ہو نہ مارو منافک مومن الٹ ہوں نیتا آخ دے, دے دا برائی تو روک دا وے منافق جڑا ہوں او نیکی تو روک دا وے تے برائی کا آخر برائی دا وے الٹ چل رہی منافق مومن دے اس گلد اندر ہوں رب واہدا شریک مولا نے سارے فل نہیں فرمایا کیوں اس واسطے رب بڑی عدل والی رات بڑا ہی عدل والا ہے جدو قیامت والا دن آوے اوہی مائی آوے توجہ نہیں کی تھی اوہی مائی آخے جا مولا میرے سینے دے میریاں دوت دیاں زبان ہویاں نے میرا معصوم بچہ میرے سامنے اکھاں دے زبان ہو جائے کڑھا وچ چھڑیا یا مولا کریمہ میں آپ تیرے نام سان. تے زبان ہوئی ساں شان و پیشاں رکھی کھلاویں تے آ چپڑ چوٹے आ निके छोटे जेड़े ने जेड़े अंग्रेज का रुपया वेख्या आख्या व वे अंग्रेज मौलविया सलाम हम तरक्की लेने जा रहे हैं इना दीन खुदा दुड जा कुरान भी कुर्बान किया कुरानू एक पास नालिया रोल छोड़या वे, वे। काफिर पिछे तुर पे ने आख दे सं असा है खुदा रसूल मन वाले पर चल पैसन काफर पिछे इना इन दीन छके डालर वे वेख के मैं अपना दीन नहीं छ मैं अपनी जान आपना भी दी ए अपना टब्बर भी कुहा छोड़ वे पर अपना दीन ईमान त नहीं बेचिया یا اللہ میں میرے تو اچھے ہو گئے کہڑی گل میرے افضل ہو گئے بہترین جب مائی نے آخنا پھر تیرے میرے ورگے اتے مائی دیں تل سکن گے اتے جی تلے گا کوئی بلال یا بر بابا فرید میاں رحمت علی ورگ تلے گا سمجھو ہے کوئی نا کمڑا دالا پی پی ارسان دال پی پی کے رائے بنڈ دے اجتماع دیاں دال پی پی کے تے اپنے آپ ہم بہترین امت ہے سکھ ہے بہترین امت بن کر دکھانا بہت مشکل ہے اقبال کلنڈر فرما جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں ستم نہ ہو ستم نہ ہو تو محبت میں کچھ مزا ہی نہیں ستم نہ ہو مزا نہیں کیتا تیار صبح آ گئی اکنات ناتھ خان آدیا بڑے آدھا ہے دا کچھ لگتا ہی جڑا گا گا، دے دا. <laughs> <laughs> <laughs> نہیں جڑا کا اردے تلی کردہ تنی کلی نہ ایک مسرا آکی تو دے مین بول گیا آخ کلی کا کچھ لگتا ہی نہیں جڑا کا اردے تلی کردا میں آدھا ہاں میں آخر مڑ تا تو پتا کٹیچا ہے تلی آئی امریکہ ڈالر پوری فوج پتوں چلا کے تھلے تک پوری قوم ڈالر دوں کیوں آکھے بچے پڑھا بنے نے नहीं देगा तो खर्चा नहीं देगा तो कि बन देना शेर की प्या पड़ी शेर यह पाया पड़ी तेरे कदम तेरे टुकड़ों पे पले करई सुल्तानी कोई मेरी परेशानी تیرے ٹکڑوں پہ پا ہو ہو, ہو غیر کی کر پہ نہ ڈال نہ ڈاؤ چھڑکیاں کھا کہاں چھوڑ کے سدکا تو کیا بانا اے دسو جڑا شیر پڑھتا ہے پیا تیرے ٹکڑوں پہ پلے میں ہاں ہزور ٹکڑے جہے نا وہ اگریزوں آن تے دکان تلفتے ہیں اچھا توجتے رہ حضرت بڑے بھی نام مرادو میں شیر پڑھنا آلہ حضرت دا نام مرادو شیر آلہ حضرت دا پڑھنا ٹھوٹا چک کے بین دے آگے ہوں اگلے دن مفتی کٹھے ہوئے نے اتے اسلام آباد اتے نینسی پاور آئیے امریکہ کی سفیری آئیے اس آخ ہم لے کر آئے ہیں تم لے ان آخیا حملے نے آئے ہیں تم دے کیوں نہیں سٹیا بوتے در ڈالر جہیں کتے ہڈی سٹی دی ہے مڑ مفتی آخیا چکا بئی مان پڑ گے کی پڑن گے کی تیرے ٹکڑا پلے ساڈا کام کا بندہ کھٹے گا واہ واہ واہ ٹکروا چیٹا جھوٹ اللہ کی مہربانی نا فکیر مستفا دکڑیا پلدی مر سکا مر سکور دشمن کا بولے سبحان اللہ अला तलास्थान बैठ के करना खुदा कसम करके कर आना मुरीदी मुंजी अपने घर छड़ी करो साफ कर ली करो अंग्रेजा दशीना दे नाल जाया करो ये सब तक जगैरतमंद सब तक जैरतमंद फिर विलायत वेख शाना वेख रुतबे वेख مقام جاری خدائی ایک مرد خدا بگارت جی بنے ہاں رنگ نہ رنگ سکنے جی چڑھا بھی ہے بہڈے ہی چڑھا وے یا اجکل جی رنگ چڑھا ہے تو اسان کمیں دار سا بھی پٹکی چ بننی تخیا رنگ چڑھ گیا وے وہ پٹکیاں ساریاں مدینے د تاجدار کا دا رنگ نہیں مدینے تاجدار دا جڑا شیر ربانی شبانی دل رنگیا کر سب اللہ اور سڑکے جاو سلطان سرکار فرماؤں فرمایا جو دم گاف سو دم گافر وہ سانوں مرشد سبق پڑھایا سکھ گ کھل اتیا سنیا تے تیا کھل اتیا اصا چت مولاول لایا او کی جا ہو رب دے اصا ایسا عشق کمایا او مرن تھی اگے اصا مر گئے باؤ باؤ مرن تھی اگے مر گہ با تو مطلب نو پایا سڑکیں لوک ناراغ سبحان اللہ آلہ حضرت تمام میں اہل سنت شیر پڑھنا شیر پڑنا, پڑنا مناسقت نال ہو رہے ایمان نال ہو رہے اللہ حضرت فرماؤ میں نے فرمایا انہیں مانا انہیں جانا رکھا سے کا انہیں مانا انہیں جانا نہ رکھا گیا سکون لمب میں دنیا سے مسلمان گیا ارے لل الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا لہل ہم سونا جسمل کے تر پبزی میں بکواس کی قرآن تو ترقی کراستے میں رکاوٹ ہے سکولسر پڑھا سکھا رہے نے قرآن ترقی کراستے میں رکاوٹ ہے اس کو ایک طرف کرو معلوم ہوا اصا تو سورا نالوں پیڑے ہاں افضل जिना यारीन छ नहीं जान भी दिखतीसैन शय कुर्बानिया फिर पिछड़िया तो अगह निकल गया तवज्जो नहीं की मदेला सुबह ना हम अगह गल तोरा तवज्जो फरमा मदनी सरकार मेरा अज रात اے ایک نشانی رب دی بڑی مائی دیا خوشبو خوشبو ہلے پہ اٹھ دے نے انے ہیں تو بعد ہزار سال تو تے ہو گیا سار تو بعد نبی سرکار گزرتے رب اتوں ہی لہ جاندہ وے جتھے رب دی پیاری بندی مرمد آ جبان اللہ سبق مل جائے تم جب نو یا کسے کاروبار کام چردہ کر اس شہر چلو کوئی اللہ کا فکیر لباگا زیارت کر گا پھر کم گا نیت این ساری کریں گا تیرا ہر قدم عبادت بن جانا ہر قدم تیرا عبادت بن جانا پچھلیا میں لکھا سی مسنوی رومی شریف چائے لکھا وے پچھلیا کتابوں لکھا سا جب کسی شہر وستی وال جے نیت کر اللہ دے بزرگ کی زیارت بھی کم ہو جانا نا مرچا لین واسطے تا سرکار لو نیت ہو گئے اللہ د فقیر دی زیارت دی <تصفح> نال گا نال اللہ دے داتا حج میری سرکار کی زیادت بھی کرا زیارت کر کے سودا لے آوانگا ہوں سودا مرچا تہ آ ہی جانیاں نے پر سواپ ایگ جانا مرچا تو واپسی لے آیت المومن خیر من عمل ہی مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے کیونکہ اللہ تعالی مومن دے نیت تے ہی ثواب عطا فرما چڑتا ایک بزرگ سی نہ ہوں مرید رکھا روشن دان مکان دوں رکھے جی آ کے جی اس واسطے رکھا بھی ہوا آئے آپ نے فرما بے لیا जे नीयत कर ला वांगी आवाज आए तो रोशनदान रख का भी अजर मिल जाना सी हवा से आ ही जा वजो नहीं जगीर जी इसे वास्ते बजुर्ग फरमाते इरादे उच्चे रखो इरादे इरादे आखरत कमान दे रख दुनिया आपे बन जाती है बननी बननी जो इरादे दुनिया का हो ना फिर रब आखरत नहीं दाता وجو نہیں کیونکہ سو ہے نا یہ دے دور پنجا ہے پر پنجا سو کوئی نہیں ہے ایماندار دے پنجا دو ہے پر مطلب ہے ادنا آلہ دلہ ادنا نہیں ہوتا دنیا ادنا آخرت آلہ تو دین تین آخرت دی فکر رکھ یہ ادنا آ جانا جدوردے دنیا دنیا لبنا لبن اگو کی مول کی لبنا ہے توجہ نال گل سمجھی سرکار کی سواری مبارک چلی سناو بولو بولو सवारी अगे चली फरमा मेरे रस्ते औरत पी जेन उ हर किस्म का जेवर सर किस्म का जेवर उसके तन दे उ बाविया नेत रस्ते दे पही है मैनू बुलाएत मैनू बुलाए आहम्मद मेरे वल वेख मैं तेरे तो सवाल करना आका इनामदार ने उधर वेख्या ही नहीं सवारी मुबारक चली गई जबरीलू पूछा हो जबरील एक औरत कौन है अर्द करता लज पाल आओ اے دنیا میں یعنی دنیا نو رب نے عورت دی شکل نبی پاکیا سرکار نے ادھر تکیا ہی نہیں سرکار دی سواری مبارک اگاں ہی گئی او بلاندی رہی حضور نے توجہ نہیں کی حضور نے جواب ہی نہیں جدو جواب دیتا حضرت جبریلے امین نے فرمایا لا اجب تا لختارت امت کد یا ال آخر یار سن لا اگر آپ یہ دی گال نا یہ گل سن لے ج تے امت آخرت کے تے دنیا پسند کر لہنی تھی کی مطلب ساری امت دنیا گھر کو جانا چنگا ویخیا ہی نہیں مدنی سرکار دنیا وال نہیں توجہ نہیں کی جا مدنی دا غلام آخر ہے وہ چوبی گھنٹے نگاہی دنیا دے رکھی بڑی ہاں اندیا نظر دنیا کے اتوں دعوی کر شکر اسا محبل اصا نبی سرکار منن والے آوٹ پیا محبوب جی پسند نہ کرے محبو پسند نہیں کر سکتا وجوہ نہیں ہوگی تھی ہاں رن رن رن اور رن نو کپڑا پسند نہ نہ آوے آئے رن آکے مینو نہیں پسند آیا مرد نو ہووے نال پیار مردوں آندا جی مڑ تینوں پسند نہیں آیا تو مڑ مجھے بھی نہیں آتا तवज्जो नहीं होगी तरह के प्यार ना हो मुड़े तुरंत मैं खरीद कर लिया एडिया चावें ना ली नहीं के खट्टा तेरी खुथ ही जे होवे प्यारूंदा हो अच्छा बखता आ रही है मुड़ा आप तेन राज करना जे तेन पसंद नहीं तो मैं हाल है मैं वापस पीती आऊंगा So, رانے نالے پیار تے کپڑا پسند نہ, ہو بنتے نو نہ واپس ہوا کرنا ہے نو رب دے پاک محبوب پسند نہیں محب پسند کرے تو مڑ جھوٹا وے سچا رحمت علی سرکار وغیرہ تو۔ بارے میں کہ آپ سرکار دنیا دے کے جیسا سنگاہ جو گردی رات اسے جیونا انہاں پرواہ نہیں کی دنیا ایگی ہے جی مومی لفافے نہ تھلے پے ہوں نے پیر لگے فقیر اللہ دنیا ایک قدرتی جی محبت رب رسول دنال نبی میں سرگر زیور سجی دنیا وقائی گئی آپ جواب تک نہیں دتا آپ ویک الف او سنا دل میرے ساڈی جد بلا وطن دی ساڈے ہوئی بتل دی ساڈے گیڑ ایک پل آرامدہ د پل اس راہ سن دنیا جڑی مرندی مرد پر عاشق مل اے قبول نہ با ہو با ہو سناوا بھائی بول بول بول حضرت <متحدث> سالی سلام آپ جا رہے ہیں یہودی سی یہدی آپ جا رہا رستے درد جانے حضرت علیہ السلام نے یہودی فرمایا تین روٹیاں نہیں اپنے کول رکھ ل جب مگا لا اسلے دینی تر پہ یہودی نے یہودی نے ایک روٹی کھا لئی توجہ نہیں ایک روٹی آپ کھا لی رستے دن حضرت علیہ السلام نے فرمایا روٹیاں لایا انہیں دو پیش کی پر مد نے تی کتنے جناب تو سو ہی دیا سو تیسری کدو ہوئی تیسری کی بلا آپ نے بڑے موجود وائے راہ مجالج تیسری من جگہ گئے نا تین ایٹاں سونے دیا راہ پہ سن وہ چکیا نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ونڈیے انہ آخا جی ادی ٹائم لگا جی ٹھیک ہے بن لیے آپ نے فرمایا ایک میری ایک تیری ہوتی جن تی روٹی کھدی ہوٹ آئی ہوں آ بربادر ہو بئی مانا تین بڑے بڑے پچھا بوجھتے بکھائے نے وہ نہیں منیا روٹی پھر بھی यह हूं इट वेख के मनी खिलाए आपने फरमाया तू तिने इटा रख गुस्से आए जलाल रूह लाल सलाम तिने इटा उन्होंने फलाइया पे आप तुर राह पै गया डाकू हूं लानत पैनी सी दुनिया शायद होजरत अला प्यार नबीज फले प्यारे वाली यह भी छड़े आ गए इतने ना लुटा दी نہ جما نہ منا نہ تما آوکو نہ رب دینا چاہتا لالچ رکھو نہ آوکو نہ آ جائے تے کٹھی نہ کرو جاندی تے ادھر آر جی توجہ نہیں جگی تین اصول دنیا دنیا کے بارے بندہ رکھ لوے بندہ بچ جا تر جا ماں تر جا تین اصول لالچ رکھو نہ सबर रखो अपना जो रब सोने वंट्या है हिस्से आना है वो आ जाना तवजो नहीं जगी तमां रखो ना यह हरा में तम रखना दूंगा लालच रखो ना आोको ना जदों आ जा मुड़ रखो ना जा करो क्यों रे हाथों जान का खजाना कर रख लिछल्या जिना कटी करेंगा खाधा ते ही। दो रोटियां तू खा के तुर गया अदा तेरे हिसाब पै गया मौजा पिछले लुट गया फायदा की ہوں آپ نے تین ایٹان ان آپ تر گیا ادھر ڈاکو آ گیا وڈیا و تین اٹان کھو لیا جدو کھو لیا تو روٹی منگوانی سی تو ان بولتا یار روٹی منگائیے کینوں کرنا انہیں آخر فلانے کروٹی او لائن واسطے راہ سوچتا انج نہ کرا روٹی چیر ملا یہ جڑے پچھلے نے نا دون کا کرا کڈا روٹی آپ اٹان کے دومے لو ہوں پچھلے جڑے سن بےلی دو سوچیا بندہ کھانا خراب ہوی لینا چنگا نہیں یہ آرو وہ بھی اٹھا پچائیے انتہے مارن کا منصوبہ جوڑ لیا مگر لیا ہو وہ زہر ملا کے روٹی لیا کے کو وٹیا روٹی نو لگ پہ روٹی دے گئے دو گئے او بھی گیا یونی بھی گیا گئے ادرت بچ ادرت حصہ سب کیا جا خوشبح اللہ میں آنا یار اللہ اقبال پورا یورپ فریا سڈے تو اوتے مولبی بھی جاننا واپس آشتی ہے نا تو پاگل ہے چوڑ جان دوں کی پتا ترقی ہوں کی اکانے وی آئی خدا نکل دیا گلائٹ ایک کانو مول بھی ہے کانو لاہور دوں آدھے نا خان محمد کادرین آنا خانو نام مراد اگلے تو دیکھے سٹ پی اس تقریر کردہ آخر جنہیں مجدد ویخنا ہوئے اس کا وہ جنرل ابدل اپنا ابدل کدیر خان ویخے جنہیں ویخنا مجدد وہ ڈاکٹر ابدل خان مجدد بچا لیا جا کو کوئی کرکٹ کھیل ہے نکلو جن اج تک اتو سنتے آئے ہاں کہ مجدد کوئی آجد السانی ورگا تے دین حضور سرکار دا پورا پیرا داستے تے کفر تے, تے ملاوٹا ساریاں نوید دین نو خالص پیش کرتا <تصفح> <تصفح> مانا تھڈو ہائی ملحد دی نہیں تو روپیہ اترو کی گا میں یورپ ویخیائی مکان لاہور چ کراے دار پتر ن سبک در جی درس آئی تو کی اٹھا نشی فرنگ کے اٹھا نشی شگر نے فرنگ کے ہند سے صفال ہند سے میں نا جام پیدا کر نہیں فقیری ہے میرا طریق یا میری نہیں فقیری ہے میرا قریب امیری نہیں فقیری ہے خودی نبی خودی نبی غریبی میں نام پیدا کر بندے اے اے اے اے اے اے کلندر سی جن مارسا کافران دنیا دے ہوا چمک ٹمک لہری ویک مارسا نہیں पता सी मैं साका गुलामेराज दी रात लं दुनिया वाल देख्या ही नहीं उस दुनिया वाल नहीं दुनिया वो जवाब नहीं दिता वरना हजूर की सारी उम्मत दुनिया की बन पाती ये जेड़े वली नहीं पे बन दे दुनिया दे हजूर की उम्मत जड़ी आखरत तलबगा रही उस गलली इस्तेमाल कर कदी तलबगार ना बनया जे तलबगार उस जहान का बनया जे जिस जहान का मुहमद अरबी बनया سب لملا اسے دنیا دیا کار سٹانیاں نے نا جیل پڑا نی لڑائیاں جو بھی تباہی اے اور بے جی کول ایسا یار ہے دنیا ایسا یار ہے کول رہے تو کک فائدہ نہیں دینا جدا ہو ہاں پی ہو کریں یہ مطلب ایسا بے وفا یار دور ہوتا यार बना दिल देना जूर हो कुछ दे फिर जब जार, जार। बना हो वाल। वाल। देर दिल नरसा तवज्जो यारना जड़ा ने हाथ आवज्जो की अगे सुन मदनी सरकार की सवारी मुबारक चल दी सुनाई जावा यह भी निशानी रब जी ना निशानी आहू मे ना आया तेना ہوں بھی بزرگ فرما دیتے خواب جس بندے رنگ نظر آوے رہے رن سی بارے سجی رن نظر تے وہ بندے فلن لگے پیچھوں لگے وہ سمجھا جی دنیا دنیا آدھے آئی آئی میں خواب دیکھا سی اللہ کی مہربانی رن سے مینو جناب ہاں میرے پیچھے نسدی ہے اللہ کی مہربانی میرے کو پیاسی خنجر مک ماریا مار کے گلی سویرے میں نے جا کوئی تو شکر ہے رب سو چھڑائی ایمان رب اللہ اکبر لابی فرماؤں گا بے ہو کر سکون سے زندگی کٹنے لگی بے غرم ہو کر سکوں سے زندگی کتنے لگی تر خواہش نے ہمارا بوجھ ہلکا کر دیا آدھا یار بے گرمیا آرام لال سکوں لال بھا جی میں توجہ نہیں ہوگی خواہش چڈی ہے خواہش چڑی ہے تلب دنیا کی چڑی ہے خاحش بوجھ ہلکا ہو گیا موڈیا نیندر سواد نہ سکونت نہ رات نو ماں میں میرے کو سوفے ہوٹھی ہو اے پریشانی وکری ہوگی پھر دلہا مخرا بننا پڑا دلہا بنا گا غیرت بنا گا بڑے روپیے ہو گئے میرے کو میری ماڈل دے ہو ڈیفینس کروڑ روپئے ملنا ہونا ہے میرے بار باڈی گارڈ کھلوتے ہونے نے انہیں سر ابھی سو رہے ہیں ابھی سر مصروف ہے ابھی سر ہے ابھی باتھ روم ہے ایک گھنٹہ میں نہ ہونا ہے ایک گھنٹہ نہ ہونا ہے پھر میرے نال پر کپڑے ہونے نے میں آنا تار سکیا پیا ہونا میں آنا ہاں کشا تیرا بوتھا سڑ جانے سوچنے جی تیرا نا ہے تو پتہ نہیں کھیلی بلڈنگ پیا ہوگا باہر باڈی گارڈ ہون گئے سیکٹری تو پہلے اجازت لینی پینی ہے وقت لینا سیکٹری پھر تو جا کے دہنا بعد ملیں گا میں ساری پگ والا میں پیا کئی بار بندے مان بنتے ہی نہیں ہونا چیشتی وہ مینو آن کے پوچھتے ہیں چشتی صاحب کتنے ہو سکے میں کیا چلے وہ انگریزوں کے لانتی طریقے ہیں یہ محمدی طریقہ ہے میرے محمد پاک میں فیکٹری سکٹری نہیں سرند نہ کوئی بار باڈی گارڈ نہ کوٹیاں بنگلے چا کر آدھے سون سرکار نے گلاموں میں رل کے بیان ہے سون دیواری چٹائی تو سو نہیں فکیلی ہے میرا تری میری نہیں فقیری ہے خودی نبے خودی نبے غریبی میں نام پیدا کر نہیں فقیری ہے میرا تری نہیں فقیری ہے خدی نبے خدی نبے غریبی میں نام پیدا کر <سلمة> سبحان اللہ اللہ اے سی, سی جن مارسا دنیا دے ہوا چمک چمک زہری وی ماسا بھی للچایا نہیں पता गुलाम राज लंद्या दुनिया वाले उस दुनिया वाले ही नहीं दुनिया जवाब नहीं दिता वरना हजूर दारी उम्मत दुनिया की बन पाती जे वली नहीं पै बन दे दुनिया दे हजूर की उम्मत जड़ी आखरत तलबगा रही सदकाई उस गलली जरूरत तक इस्तेमाल कर कदी तलबगार ना बनया जे तलबगार उस जहान का बनया जे जिस जहान का मुहम्मद अरबी बनया تباہی چگیا اسے دل آئی ہے اور بزرگ فرما لے اے ایسا یار دنیا ایسا یار ہے جی ہاں بخ ل لگی ہودار کا نوٹ ہو اپنے تو دور نہ کریں اپنے کول ہی رکھیں پک اتر جائے جی मतलब बे ऐसा बेवफा यार है दूर होवे कुछ है। था था था। ते यार बना ना दिल देना दूर हो वे कुछ दे वे। फिर दिल नरसाने वाली गल है तवज्जो की यार बना जड़ा ने हाथ आ रहे तवज्जो नी की اگے سن مدنی سرکار دی سواری مبارک بند نظر آئے رن سی بارچ سی رن نظر آئے تو پھلن لگے پیچھوں بجن لگے وہ سمجھا جی دنیا دنیا آدھا بھی خواب دیکھا سی اللہ کی مہربانی جناب آ میرے پیچھے نسدی اللہ کی مہربانی مار کے گڑی سو کوئی تو میں شکر ہے رب سویا جان ایمان لمان سبحان اللہ اکبر آبادی فرماؤں بے گرد ہو کر سکوں سے زندگی کٹنے لگی بے گرد ہو کر سکوں سے زندگی کٹنے لگی ترک خواہش نے ہمارا بوجھ ہلکا کر دیا یار بے خرم آرام سکون ہے طلب دنیا بوجھ ہلکا ہو گیا پار ہلا ہو گیا توجہ نہیں ہوگی جنہیں طلب تلب کی گی پار اوکھا موٹیا رات نو نیندر دی میں جو سوچا میرے میری میری کوٹھی لگ کو دلہا مخرا بننا پنا بڑا دلہا بنا گا بغیرت بنا گا میں روپیے آنگے میرے کوٹھی ہوگی میری دلتا ہون یا دے اندر ایک کروڑ روپئے میرے ملنا ہونا ہے میرے باہر باڈی گارڈ کھلوتے ہونے نے انہیں آخنا ہے سر ابھی سو رہے ہیں ابھی سر مصروف ہیں ابھی سر میں ہیں ابھی باتھ روم ہیں ایک گھنٹہ میں نہ ہونا ہے تھوڑا رہی ایک گھنٹہ نہ ہونا ہے پھر میرے نال سال کپڑے ہونے نے मैं आना तू बार सुक्या मैं हा कशाय तू मेरा बूथा वे सड़ जाना भी मथे के लगा ही <laughs> <नाएं> मिलता चाह <laughs> जिने लीडर ने उन्हना मिल के दें मेरे कोल बंदे आ वा चिश्ती ابھی سوچنے جی نام ہے لینی پی وقت لینا پینا سیکٹری دہنا بعد ملے گا میں آیا کہ میں ساری پگ والا وڈیر میں بعد ملنا میں بلا اونے آف دوتی بن کے پیا کئی بار بندے ایمان منگتے ہی نہیں چشتی وہ مینو آن کے پوچھتے ہیں چشتی صاحب ہو کتنے چل وہ انگریزوں کے لانتی طریقے ہیں یہ محمدی طریقہ ہے میرے محمد پاک میں سیکٹری سکٹری نہیں سر نہ کوئی بار باڈی گارڈ نہ کوٹھیاں بنگلیاں چا کر سن متلی گلاما بہنا چٹائی پریشانی نہیں آنی وقت نہیں لینا پڑنا اٹھویں دیہات ملاقات نہ آنا ہے قدمی چنا <tose>. یہ سیکٹری یہ سیکٹری یہ سیکٹریٹ یہ سیکٹری یہ سیکٹریٹ یہ سب یہودی یہودی طریقے ہیں محمدی نہیں ہیں ایمان نال دسو اتے میاں رحمت علی دے منن والے ہاتھاں دی بہت کرنے والے بندے بیٹھے ہونے بیٹھے میاں صاحب کے ہاتھ کی بہت کی بیٹھے جی اتنے ایمان میاں صاحب کا کوئی باڈی گارڈ ہوں فیکٹری سوفے کتنے بیٹھے ہوں سن ہائے پر جس دنوں ستے سویا ہوں خاک پر جس دل سے تیار کوچے میں سویا ہوں خاک پر میرے لیے عرش پر بستر لگی ہوئی شیتانی طریقے لیڈر ملے یہاں جنہیں لبنا اٹھی دیہڑی ہے سیکٹری پہلے ملاقات ٹائم لو پھر جی حضرت آن تو تے سات سات گل یا تے پتھر موہن پائی بیٹھا میں نے چپ کی موہر لگا جب بولنا ہی نہیں مرید بنے میں لینا کون کی لینا پتھر موہن پائی بیٹھے کی ہے جی کس لے مدی مراد مدینے دالا مدینے میں تالے ٹوٹے تی بیٹھا مدینے والے نے مدینے چال کے ملن جاؤ تو حضرت حضرت جو ہے وہ لکھ کر بات کرتے ہیں زبان سنی اور مرید نگو اگوں جانا منع والے کی لبھنا ہے دین کی لبنا ہے اگلے نو वो खुदा दे आ, दे फकीर, के बंदा अल्लाह देकीर बंद रल के बन देबर टुटद गरूर टुटदे अल्ला दे फकीर रोटी रोटी रब देर खांडे मुरीदा बचा छोड़नी है, पीर खा छोड़नी इन अपना मन मार लैने इंज मन मारना मुरीदा ने फिर हर हर गल वेखनी हर अटा वेखनी दीन सीखना वे گلنہ ہونیاں نے رات بارہ بارہ بارہ جانے نے رات دا جو بھی بیلا ہو گیا ہوئے مرید دین پر شکھ زر نے کہ جا جا کوئی نہیں کہ دین بھی نہیں لپزا دین کتھوں لبے طریقہ جو بھی آیا کھڑا ہوئے لیکن یاد رکھنا قسم خدا دی کر کے آنا نبی سرکار دے دین دین جلینہ ہوئے حضور دے دین نم پسند کرنا ہوئے مل دنیا جڑیئی دنیا جڑیئی توجھنا لگل سمجھیں درازہ اکنا لاغ شبہان اللہ حضور سرکار دینال جدو رخ کریں گا مل دنیا تیرے پچھے آوے گی دنیا پچھے آوے گی پر آوے گی پھر تھوڑی گزارے دی تے رحمت دی آوے گی گزارے تے رحمت دی آوے گی رحمت دی آوے گی رحمت دی آوے گی ہا جیتے جناب جدو دین حضور دے چھوڑ گے دنیا دے پچھے بندہ پہ جاوے फिर दुनिया जे आ जाए तेरी ला ना लैके आवे आधा भी बन के आवे आधा भी आवे खुदा जो बंद अपनी गैरतीमान बचाव गायरती मान बचाव अपना दीन हलूर दमा फूल फरमावे फिर दुनिया बंदे तो दूर न सजावे बंदा सौखा ही रह जाएगा मैनू ये ना समझी मजबूर लगा फिर خدا بھی کر چاوے چاوے چاوے چانے نہیں کہیں گی وہ بھی امریکہ دگے وکے نے یہودی تعلیم تہذیب قانون ہر شہ اتفاق اللہ اتفاق رکھا ہر شہسہ پیسہ امریکہ ڈالر دے لو جن مرضی تو میں نہیں وکیا میںیک جاوا بڑا پیسہ بڑا پیسہ کلندر اقبال پہلوں ہی دس گیا نا میں تین نوا شیر سنا وا شرابت سناوا کلندر لاہوری اقبال فرمانہ کچھ گم نہیں گر حضرت دس حکیم سی نا جی حکیم سی نبز جانا سی پوری قوم دی کچھ غم نہیں گر حضرت وا تنگ دست کچھ غم نہیں گر حضرت وائد تنگ دست تزیب نو کے سامنے سر اپنا خم کریں ہے <تصفيق> بال دے مقرر اجرو ایک غریب نے نا تے ہاتھ سوڑا تانگ ماڑے نے گبرا نہیں اگریزی تہذیب بغیرتی جی اج آئی کھڑی ہے نا یہ انڈے اگے سر جا کے آخر سارا کچھ ٹھیک ہے رپی روپیہ کچھ غم نہیں گر حضرت ہیں تنگ دست کچھ غم نہیں گر حضرت دیوا از تنگ دست تہذیب نو کے سامنے سر اپنا خم کریں بالکل ٹھیک ہے سارا کو چیز ترقی توجہ نہیں دکی تھی سر جی گزارا کی ہونا میں سٹیا آکر پھرنا اللہ کی مہربانی نہ گزارا ہوں پیا لو کلاسا होना है। आ, मैं नहीं सटिया आखना फिरना अल्लाह की मेहरबानी ना गुजारा हों प्यारोड़ा सौदा कई बार किताबा लेंद्या मखरूज हो जाता मखरूज करदे में फसया जाता गुजारा चलता है प्यार मैं भी आख्या लजपाल आ गुजारा ही देवी मैं बहुता ठरक जड़ा किताबों का لبرسوری میں آخیا بس آ ٹرک میرا پورا کری رکھی باقی خیر ہے باقی بھی خیر ہے مدنی سرکار میراج دی نگاہ بھر کے نہیں ویک چلے گیا اگے گئے تو پھر ویخیا ایک مائی پی واہ واہ ادھی ادیو چوکھی امر لنگ گئی تھوڑی ادی پی حضور نے پچھا جبریلے کہا انہیں یا رسول اللہ اے دنیا ہے تے جنی اے سب دی اے نی اے رہ گئی جے جنی ویں دے جے پہنے کی مطلب بھئی تھوڑا وقت دنیا دا ہون رہ گیا ہے بہتا لنگ گیا ہے وے قیامت جاؤنی ہے ہون تھوڑا ہی وقت رہ گیا دنیا دا اگے مدنی سرکار چل لینے توجہ فرماد راکھ سبحان اللہ سواریا کائنامدار دیگے چلیئے حدیث جو سنا ہوا لگا بہ نوا ہوئی روز دا ہو دن جمی نہیں آپ چلے نے سجے پاسوں ایک آواز آئی ہے بلاو آخد یا محمد انس کا اے محمد میرے وال میں تیرے کول سوال کرنا پلا میو جب ہو آمدار انہوں نے جوب نہیں دتا وہ میرا جیسے سونا نہیں جا لائی رکھیا نے جن لگاپ ہی آخو گے واقعی چشتی نہیں، نہیں یار فلم یوجے باقا نے جواب نہیں دیتا فقال لا من ہا داد نے جبریل فرمایا کون جبری درد کر دے ہا دا यूदीयत वाल बुलाव वाला है यूदिया बुलाव वाला है यूदीयत आसे अमा इना कलव अजब दू अगर आप इन जवाब दें दे लत हदत उम्मत ओका उम्मत यूदी बन जाना सी जे इनू तसा जवाब दें दे तो उम्मत यूदी बन जाना सी फिर हजूर दवारी मुबारक चलिए खबे पासो एक होर बंदा पे आवे और सवाल दिती मुहम्मद मेरे अल मैं तेरे तो पुछना चाहना हजूर सरकार ने उन्होंने ना जवाब दिता है, ना वे खैर सवारी मुबारक चली गई है हजूर फिर पुशा जबरी कौन है अर्ज कर दारसूल अला दाइन सारा اے عیسائیت والا بلاؤں والا ہے عیسائی مذہب والا بلاؤں دائے پیا تو سا جے انہوں جواب دیندے دے آڈی امت عیسائی بن جانا سی اما انہ کلو عجبتہ ہو لا تنصرت امتوں کا جے تسا تو سا انہوں جواب دیندے تو آڈی امت عیسائی بن جانا سی انہوں نے اتھے گلنوں سمجھید رہا توجہ نہ لاغ سبحان اللہ سیر نبی پاک نو کرائی جا رہی او معراج رہیے راستے دے اندر ایک پاسے سجے ہتھ یہودی وقت پیاوے کھبے ہتھ عیسائی پیاوے او عیسائی یہودی کی سی جڑا سجے تے کھبے پاسے پے نے جڑا یہودی پیا سی او یہودی شخص نہیں سی اے میرے سامنے کتاب ہے انور الوہاج امام اجہری دی آپس دا مطلب دے رہے فرمایا او شخص یہودی نہیں سی نہ او شخص عیسائی سے کبے پاسے والا یہودیاں دے منصوبیاں نو رب نے یہودی شخص دی شکل دے کے سجے پاس سٹیا ہوا سبے پاسے عیسائی دیا سازش جہیا مسلمانوں کے خلاف ہونیا سن دے منصوبے ہونے سن انہوں عیسائی کی شکل در کبے پاسے ستیا ہوا سی گل سمجھی سد کیا جا مدنیا تیری رابری تو ربا تیری دوستی تو میراج ہزور ہو رہا وے امت نمت نسارہ فتنیا تو بچاؤ کی خاطر ساس تو بچاؤ کی خاطر دون شخص یونیور فتنیا شکل کے بچایا جمت نچایا جا رہا وے ہوں گل سمجھی جی ہے اس گلوں کھول کے سمجھا سجے پاسے یہودی خبے پارسے توجو کی جی کوئی نہ جڑے ستے پا سبحان اللہ جاگ دون تے گریبی کھان والی ہے آڈی سواد تھلے ہی ہوتا ہے سوال اٹھتا ہے یار میراج ہو رہا نبی ایک پاس یہودی سکتی کلا رب دے پے عیسائی نٹ دتا یہ در حقیقت ایک میری گل کا جواب ہے گل کا میرے جی سوال ہوں نے ان جواب ہے کہ جدوی تقریر چشتی کرد ہے اگریزان کے پیچھے ہی پا جا میں آخ میں کربی میرا یہ عیسائی کے فیتنیا رستے کے اتنے سٹ کے امت نبردار کیا جا ہزور سرکار کا میرا آج بھی پیا دس دشمن کا خیال رکھی رکھیا برباد ہوجے ہاتھ یوی خبے ہاتھ اسائی سی سجا ہاتھ طاقتور کبا ہاتھ کمزور ہوں گی سجے پاسے یودی نٹ کے رب دسیادر انہاں دے فتنے تکڑے ہون گے یہودیاں فتنے تکڑے ہون گے یہاں دیا سازشا بڑی تکڑیاں ہون گیا کمزور نے اصل فتنیا کا مرکز یہودی آئی اسلام تے مسلمان چ پوری دنیا انسانیت دے خلاف جن فہودی ہے کوئی بھی نہیں جوڑا کوئی نہیں جوڑ سکتا ہاں تھی ہٹلر سی ہٹلر عیسائی وہ آندا سی یہودی شاید سب سے بڑا شیطان ہے یہودی بروں کا استاد ہے یہودی سب سے بڑا انسانیت کا دشمن ہے رب بخشیا تو اسے گل پیچھوں بخشے گا کہ میں یہودی تی لاکھ مارے نے ہاں کارے وہ سی ہوں دنیا چک... کافر آخر چکا فرے نوکا فرد ہی آن توڑ گئی ہوٹلر آخر سی دنیا ویت... کتے بھی فیتنا ویخو نا سمجھا جے پچھے چھوٹی د... چھوٹے تو چھوٹے یہودی کا ہاتھ ضرور ہونا تصا کی آدھا جی مول و ساری قوم نو پوچھو تو کی آدھے مال بھی مر جانے سوکھ ہو ج بیڑا گرک تے تباہی لا ہاں میں چکوال تقریر کر کے پہ پیچھوں کن ٹوٹا گھڑ پہ میرا چکا سارا فساد پایا میں ہاں یار واقعی گل تیری ٹھیک ہے سب تو بڑا فساد میں دسا کس مول بھی پایا آس میں نے تیرے پیو کا نکاح پڑایا بہت بڑا فساد پایا پر مجھے سمجھ نہیں لگتی پتہ نہیں ہوگا پیا بھی یا بغیر ہوں کام تیرے حالے بے نکاح والے پھر نہیں کچھ کیا میں اور بول بالی فسادی نے جواب تو مڑا چاہیے نا میم آدھے یار چٹا چاگا بڑا بول نا پتر ایک ہوتا لوہا ایک ہوتا سونا سونے تو لوہے کٹنے اوزار ایک جیسے نہیں ہوتے سونے دیا نکی نکیا ہوں لوہے واسطے سونے دیا ہوں نہ لوہا کٹے کھ بڑنا وہ تھوڑی آپ ہی جانی ٹانی پتر پہلا وہ دور سی ننگا سر کوئی بندہ پنڈ چو لگتا سمبردار لتر مار کے باہر کٹتا سی بغیرتا ساڈیا خراب کرنا ہوں کھوتے ٹکرے نے رننا نوں رن بلو فرسٹ بڑی اما باجی گھر اندر ویکھن ڈی تے پوچھو ترقی ہو گئی ہے ہتوڑیاں پتر میرا کسور نہیں اگو دات کا کسور دے جناب دے کھوپڑ شریف نے اوے دا مربدان شریف ہے تو جتھے میں جا نے یار گل بڑی ہے سمجھا ہے کہ نہیں باقی بولن تو اتو اتو لنگ جی اگلے دن شاہ صاحب گیا کورس پہ من واپس آیا یار اتے مور بھی آیا شیالکوٹ کا بڑا بولیا بڑا بولیا میں شاہ جی کوئی ناجاؤ یار جی سچ پوچھے تو اس میں ستا سر آرج ہی ہونے تو پیاسے بڑا بولیا ستا پیا سور مٹی سواہ لگی او لنگ جی گل کلام اناس الاقرو کھولے لوگوں سے کلام کرو ان کی اقل کے مطابق رما سبان اللہ اپنا مولوی بھی مر فنا پایا ہے ہٹلر عیسائی ہو کے جتھے فتنہ فتنا سمجھا سمجھے ہاتھ کن ہونا ہے کہ ہونا ہے بھی فتنہ ویکھے نا سمجھیے اندر پیچھے بھی ہاتھ کن ہونا ہے तुछ तुछ असल हो नबी पाक जवाब नहीं दता जवाब यह मतलब हर कोई किसी नर किसी की गल सुन के उनकी हां च हां रला के जवाब नहीं देना चाहिए कोई योजे कमीने भी होंगे ने जिना सुन के इधरों कह दफे होगी सुनदानी ला जाते हर एक न सुन मदनी सरकार जवाब नहीं दिता फरमाया जवाब दें दे। सज्जे आंदते दे यूदी बन जाना सी धीडी उम्मत ने جبے والے دےسائی بن جانا سی یہ دوایا گیا وے ہندو نہیں وکھائے گئے سکھ نہیں وا راہف دو ہی جماعتہ گروہ خبیس مطلب والے وکھائے گئے راہ کی اس سی اس واسطے رب جانا سی سکھا نے ہندو خلاف اتنے سازش نہیں سوچنیا یہ ہندو مسلمانہ مسلمانوں کی ریا بن کر سن مسلمانوں کی حکومت ہوں سن یہ ہوئی سڈے ولی کا بھی ادب کرتے سن ساڈے بابے فرید دے دربار تے حاضری دے, دے سن بلکہ اگلے دن ایک سکھ آیا دتا دربار سے منوں لگ گئے داتا دربار سے ایک سکھ آئے وہ دعا منگی سو ایک پروفیسر انہوں آخیا یہ اتے دعا کیونکہ منگنے آدھا دی بڑی اے قبول بڑی آپ پروفیسر آدھا سکھ کلمہ چا پڑھ مسلمان ہو جا سکھ اگو آخر یہ کلما جی پڑھ کو منافق ہو جا گے ہوں پروفیسر سکھ دا منہ ہی ویختا رہا ہے میں نے گل کی لائی اس کسم خدا دی کر کے آنا اج بھی ہندو بابے الدین چشتی اجمیری دربار سے حاضری نہیں ایک یہودی شاہی نے چوی گھنٹے مسلمانوں کے خلاف سازش سوچتے اللہ دے نہیں جانے بلکہ یہودی ٹولا ہوئے ہوے جنہیں ستر ستر نبی ایک دہاڑ شہید کر چھوڑے نے یکل حق سکھان نبی نہیں مارے سکھان ولی نہیں مارے ہندو نہیں مارے یہودیاں مارے نی نبیاں شہید نو شہید اے روحانیت قاتل پہ دشمن نے نام مراد تا کر کے مسلماناں دے خلافے دنیا انسانیت دے خلاف سب تو زیادہ فتنے فاشا فوت دے نے مدری سرکار نو تا کر کے دو وخائے دو راہے چاپ دے رکھے گئے نے آپ جواب نہیں دتاو حضور سرکار نو جبریل ہر کردا وے کملی والے जे तुम जवाब देंगे उम्मत यूदी तो ईसाई बन जाना हजूर जवाब नहीं दिता यूदी ईसाई तमत नहीं बन सकी तवजो नहीं होगी हा यूदी तो नहीं बने ईसाई नहीं बने यानी एक नंबर यूदी तंबर ईसाई नहीं बने लेकिन इना जरूर है नबी सा हक बनता लख सानू बुला रेंगे ना अपना जवाब ही ना दें जल सा नबी नहीं दता तवजो नहीं जवाब दें बच दे जाते جو بھی آپ ترقی دے دوں دفیو چنگی جہی سیو دے دے جاب چنگے رواب اپن جو یہودی سائی تورے تو نہیں بنے پر دورے ضرور بن گئے جنوب دو لمبا کھلے نمبر دو نمبر بان یہودی بن نہیں پڑے لیکن مسلمان نہیں رہے توجہ نہیں جگہ تھی ہی. میں کالے نام مراد نے نا آخر اسی میں کالے نا انگریز میں کالے نا اس ساکھیا ہم جو سکول کھول رہے ہیں نا ان سے نسل ہندوستانی ہوگی लेकिन सोच और अमल के एतबार से अंग्रेज बनेंगे फिक्र और अमल में यानी दो नंबर किंबर गोरे त आपा नहीं पर काले बने खड़े दो नंबर अंग्रेज आप बन बैठे अज वेख लै खुदा कसम कर ज्ञान सारिकार जो होस गए आई जाऊन शिकंजे अंदर جیلنے گنا شکن جیو ویلنے میں گنا مولوی نو آخان ہوں رو مولوی ہوں روے تو منا وہ آدھا استبا پہ پہننے رواں مٹی سوا मसीबत चुकी जाते मसीहत चुकते हैं अपनी फौज ही चुकाई जाती है मैं हूं खूह खाओन हो रहा मार मार के आवाम तुनि उधर جہاں تھی ترقی لینی آنے آخیا آ جا بڑی ترقی دیا گے دے دے پرقی توجہ نہیں خدا کی کرکیا نہ ہر سازش کا ہو یہو جہ شار ہوئیے جال چ گئی فرس نہ دنیا دی آزادی ہے نہ دین کی آزادی ہر پرسوں شکنجے چیا ہے بیماریاں وکھریاں ل گئی لا علاج مردان لگ اجڑ گئے لڑائیاں دے در فساد پی گئے ایک دے گلے کتن آ گانے کچہری رول گئے ہسپتال اسان رول گئے بما تھلے اثر رول گئے تے قبر حشر دے عذاب والے وکرے پائے کسم جی ازاد جبرت جی مری جانے کوئی کوئی ای ای ای شکار ہوئے ایک بجتے ہیں بم ایک بجتے ہیں ڈالر مولبیا کے مدرسے ڈالر کمپیوٹر رکھو ترقی کروپیوٹر کھے واسطے دیتا ہے بھیا اتوں بٹن دباؤ سیدا اگریزنی اکھ لگ جائے جی اتے دھی اگریز نگ جائے بڑ بخت والی پہ ترقی کرے ہاں سارے شہر علی پور کی گل ہے کپیوٹر سیکھتی سی کڑی سا نمبر ملایا سجوی نجود آخیا آ جا تیرا میں ویزا لوا لیا وہ سارے شہر دے مفتی دی پوتی سی مفتی صاحب دی پوتی وہ گئیے ہے پیو نو آدھی ڈیڈی ٹا ٹا میں جا رہی ہوں بیٹی کہاں میں لندن جا رہی ہوں کون بخت پر لگ ہے لگ کون ڈیڈی ونہ کھڑا ہے जान जाती पी दो महीने ओथे उथेल रही है तरक्की सुपूरी दो महीने तरक्की ला के नाल लैके वापस आ गई इतने जलों आईए ते हूं होन, उन्हना आगू आख्या है डैडी ने डैडी दला हों डैडी हां डैडी बगैरत आदमी अब्बा आता जो गैरतम आंदो ابا ہوا ہے ڈیڈی ہوتا ہے وہ <تصفح> ڈیڈی سی جدو آئیے واپس انہیں آخیا ڈیڈی نے او یار کو کلما چا پہاڑ ہو سا بھیت رہ پہ اب بدل چکی وہ سگو آخیا یہ ناراضگی آ گئی ہے میرے نال سڈیا کے خلاف تو بولنا مکار لینا اس ترقی نے مکار لینا چار چار گل تین بچا گی ایٹم بم نہیں بچا سکتا فکیر بچا تحفظ ایٹم بم نہیں کر سکتا حفاظت ہو سکتی ہے تو فکیر گلوں جیسے دسنا پہ ایٹم تینوں تارا ناستے بنیا نا जो आख्या मुसलमान कलमा चाहिए अंग्रेज आइलो कलमा पढ़ावना जे सारे पढ़ा लो कलमा कलमा च पढ़ाया निकाह हो, कल्मा। कल्मा हो वलीमा होया कलमा वलीमा भी बाद تے ترقی پی لو نکا بھی باد ترقی پی لو وہ لے کے جانتا رہی ہے پیچھوں بوتھا پا و جمی آسان ہوجو نہیں جگی ہوں کول کیوں ڈالر آئے ہیں آتاب اس میں دینی مدارس میں تعلیم لکھی سلیم منصور خالد نے سپی انسٹیٹیوٹ آف پالیسی اسٹڈیز عالمی ادارہ فکر اسلامی اسلام آباد توجہ ہے کوئی نا صفحہ yeah. نمبر اس کتاب دا دو سو اکتالی مسٹر پی ڈبلیو سنگر امریکہ دا ہے او دا ہے ان دینی مدارس کو راہ راست پر لانے کے لیے اے جڑے جڑے دینی مدارس ہیں نا مولبیاں والے سیے رات لاؤ تین خدا منگاہ کرتے لا لا تو ہے نا وہاں سی کا سیدا راہ کہڑا بھی جی میں کافی ہاں ای مولویا بھی کرنا سیدھے رات لاؤن کی کرنا ہے؟ بلا واسطہ کوئی قدم نہیں اٹھا نہیں ایک پاکستان تشدد دی لہر اٹھ پوے گی قوم اٹھ خلوگی انگریز ساڈے ملک اپنے آپ آ کے سارا کچھ پہ کر کی کرو پاکستانی فوج دی یک جہتی یکجہتی نقصان نہ پہنچن دیو. کی کرو دکومتی اعانت سے دینی مدارس سے کو پروان چڑھایا جائے جہاں ریاضی اور اکنامکس کے ساتھ دینی تعلیم کا بھی اہتمام ہو جنے مسلے مولبیان مدرسے کافر کرن دی خاطر صدہ قدم کوئی نہ اٹھاؤ ہو حکومت نکومت نو, نو آکو تسان جدید بناؤ کی بناؤ بولو بولو بولو جدید ہو تو پھر جدید لفظ بڑا وڈی ویڈی دے سارے زمانے کی بغیرتی کفر پیائی جدید جدید بناو, جدید بناو, پھر مت آگا نو کی آؤ, آؤ, تو آنو جدید لگے آئے, جدید بنا دیا, پھر بھی بنانے جدید بھی بنانے بغیرت بھی بنان گے ہاں غلام دے گلام دٹو بھی بننگ منافق بھی بننگ ہر لت لین گے سیا جائے او خدا دے بندے آ جدید لگا ادھر توجہ نہیں کی دی. آ جدید بناؤنے ہی بنا مدرسیا یہ تعلیم داخل کرنی ہے تو جدید بنے گا یارویں کی کتاب ہے کنویں بولو بولو بولو لکھیے اکرم خان نیازی تھلے لکھیا ہے نئے سلیبس کے ایم مطابق اے جہرا نو تعلیمی نصاب یا تردا ہے اے دے بالکل ایم مطابق ہے اچھا اس کتاب دے لکھن دکھانے شکریہ جنہ جنہ ادا کیتا ہے نا اظہار تشکر کرے کن کون نے اے آ سارے ملک پاکستان کے گورنمنٹ کالج کے نکھے نے جنہ جوفیسر نے اظہار تشکر کیتا ہے انہوں دے نام لکھے نے گنی ایک ورکا دو ورکے تھلے میں حساب کر کے لکھے ستا ستانوے کالج کالج اچھا یہ سن بوائے کی بوائے مرد میں نہیں آخر کیونکہ مرد غیرت مند ہوتا میں ہوں گرل کی گرلز عورت نہیں مستورات نہیں گرل گرل جیڑی جو کتی ہوں کوتی ہاں کھوتی بھی کوئی شرم ہیا ہوں یہ بختالی ہوں تو یہ پھر محترما صاحبہ یہ محسرما دکھے گی سارے موتالام سارے موتالام نام لکھے ستاٹ ستاٹ گرل ستانوے بوئے پول کن ہو گئے ایک سو چونچ کشمیر تو لے کے کراچی تک پروفیسر گورنمنٹ کالجوں میں ساروں نے شکریہ ادا کی بڑی کتاب لکھی سو بڑی لکھی سو اچھا نال دعا بھی دیکھی نے پروفیسر چودھری محمد شاہد روید گجر گورنمنٹ کالج آف فزیکل ایجوکیشن لاہور دعا دینا ہے میری بار گاہ میں دعا ہے کہ مصنف کو اللہ اس کا ادر عطا کروائے تو مصنف جڑا ہے وہ آپ کی لکھ ہے آندہ شروع اللہ تعالیٰ کے بابت خت نام سے جو رحمان و رحیم ہے خدا تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے مجھے اس مقام تک کھیلنے اور کھیل کروانے کی توفیق دی اور اس قابل بنایا کہ میں طالب علموں کی رہنمائی کے لیے کچھ تحریر کر سکوں ہوں تھوڑا جاؤ ویکھی بھی کھیل کیڑا کہ تحریر کیڑی تبجو ہے ڈریا جنا دریا گھبرایا جی نہ جا لگا دریا ترقی ہے علم ہے شعور ہے رات میں کسی مر گل کی لے گل سی یہ جی ننگیاں فوٹو آ کے مسیح وکھاؤں میں آخیا بغیر آنا سکول علم عبادت عبادت مسیح ہونی چاہیے کہ باہر آنی عبادت ہوگی چاہا ہا ہا ہا ویڈ کی گھبرا دل سرکی نہیں چکر جے جسان ترقی نہیں کرنی تو تسان یہ دسو مڑ سے تسان تنہا رہ جا سو ترقی یافتہ قوما کی سافج کھڑو سو ہاں اگلے دن دگر دلے بیان دیتا ہے وا دگڑ دلہ سارا تو اس تو بیٹھا ہے جے تسا ترقی نہیں کرو گے تعلیم نہیں حاصل کرو گے تسان ترقی یافتہ قوما تو پیچھے رہ جاؤ گے تو انہوں دے برابر نہیں چل سکنا لہذا برابر چل چلنا ہے اور چلنا جی پچا رہا کمینے لانچ پوے تے میں کیا سکول سے اتفاق رکھنے والوں تس آخیا سب برابر ہونا नहीं, पिछे है। नहीं तो पिछे रह जागे मैं क्या बंदा आखे मैं मूहे कतलिया लवा कतलिया क्यों आखे जो नहीं लवा सूर तो पिछे रह जा क्यों भी लवा कतलिया प्रोफेसर के मुंह चलाओ हां नहीं तो सुरां तो मगर रह जा پوتے دیا لیا پیچھے رہ گیا دو چار پچھلے رہ گئے کہ نہیں کھوتے کے کن کھے پچھے رہ گئے اوی تھی آتا ایسی ہات چلا ربا تے پروفیسر نہ روے جہان لے کوئی صبح مرے کوئی شام مرے ہو تے لگا روے کبرستانے سامنے منہ چتلیاں فبدیاں نے ماں زنا کردہ فبدا سور کھانا فبدہ اپنے زبان نال کتے کترا گٹتا فبدہ دنیا دا سلیل انسان خدا بنکار کر دیا یہ سورا کتیا دی برابری نہیں چاہیے ہونا چاہتے محلے برابری چاہیے جی سان رحمت علی سرکار بھی چاہیے <تص> सानू शेरे रब्ला प्रोफेसर मास्टर जड़ा सूर आर इत केंद खेड लिया मैनू एक प्रोफेसर आता चिश्ती मैं की आखिर सूर का ना ना लेख्या क्यों आखिर चाल سور پا تو نہیں لونی کتلیاں پروفیسر منہ چلاؤ ہاں نہیں تو سور مگر رہ جانے کو لتان کنیاں نے آپ کنیاں پیچھے رہ گئے ہاں اپنیا دوار پیچھے رہ گیا کہ نہیں کھوتے کے کن کھاڈے پیچھے رہ گئے او نہیں آتا ایسی قہر دی ہا تلا ربا تو پروفیسر نہ رہے جہان کوئی صبح مرے کوئی شام مرے مر ہوا رہے قبرستان دے سامنے ہوگی وہ سور وہ منہ چتلیاں پڑ گیا نے سلیل انسان خدا بنکار کردا فب جا سورہ کتے کتیا دی برابری نہیں چاہی اصل برابر ہونا چاہتے ہیں محمد ربے گلا केंद्री बराबरी चाहिए जे सानू रहमतली सरकार की दी चाहिए सूरे रबा दी चाहिए पर परोफेसर मास्टर ही जोड़ा सूर आर इे पत् क्या इतने गेंद खेडन लिया मैन एक प्रोफेसर आदा चिश्ती मैं क्या की آخر سور د لے میں آوں آخر چھڑی دانگی مان نہیں لا میں آور پوچھا جی آ سور آ جب پرو پائے میرا نام لے میرا اپنا چالی دین مان تو میں آ سور آ کیوں سور مینو چشتی خبردار تن پتہ نہیں میں حضور دی میں ہزور د قرآن نالیاں تو نہیں لڑایا سور میں نبی قرآن منسوخ تے کافر دے حکم نال نہیں سور آتا میں سور پلیت ضرور سا لیکن حضور دی امت دیا نو رول کے اس طرح ننگا کر کے میں یہ تو نہیں تعلیم ہے میں ایک کافر بنا میں کافر نہ آپا نہ تو میں تین ایو سورا رڑائی آنا میں سور آ واقعی چنگا ہے تے میں سور آ میں سویرے دعا کرنا یا اللہ سکولی متھے نہ لا کوئی سور متے لگ جاوے چنگا ہے پر سکولی نہ لگے دعائی خدا دی سو میں اس جمے ایلان کیا میں کیا جا سید صدو جہے مرضی صدو صدو دنیا کے پروفیسر جنہ دا سکول نال اتفاق ہے मैं मुबहला करना मैं दलाल बड़े दे चुक वा मैं अपना पटका रुमाल अग च सटागा कहकर यार जे तैन सकूल पसंद है तो मेरा सड़ जाए सट्ट आपना रुमाल वो आख जे तैन सकूल पसंद नहीं तो साडा सड़ जाएगा آگ فیصلہ رب تو کراوے گی جیڈا رمال جاوے سڑ سمجھیوں کفر دے نالے تے باطل دے نالے تے یہودی دا پتر تے جیڈا بچ جاوے سمجھی مدنی عربی دے نال ٹھیک ہے میں دم کیتا کیا میں ضلع اٹک گیا قبلہ اتے دم کیتا ہے کن دی پیڑ آیا ہے میں کمرے چیٹا آدھا مین کن پیڑ ہے میں آخیا دم کرا ہاں میں آن میں کی آنا میں سکول کالج کسم خدا دی قرآن سامنے پی جو جھوٹ بولا میں کیا جا دروازہ لنگن تو پہلے جے تیری پیڑ نہ ہٹے تو لر لے کے میرے سر چار حال دروازے دے اتنے قدم رکھیا سو پیچھا آیا آسمے ماں نو قسم ہے ماں کی پیڑ ہٹ گئی میں اس جمے ایلان کیا میرا ایک بےلی اتے ہی بیٹھا تفیل صاحب آ کھڑا آپ جس فیکٹری کام کردہ نا اتنے کے چوکیدار سر پیڑ تھی بڑا پریشان انہیں آخیا یار اور ساق دم کرے سا کیا میں تنہوں ہوں دسنا دم توں بھی آ کہ میں سکول لانت پا تین لانت پائیے ٹھیک پندرہ منٹ درد ختم ہو گئی خدا کرنا کی سڈا گویچیا پیا میں حیران میراج رسول اللہ ہو رہی ہے تراہ یودی دشائی سٹی کھڑا راب تو نہیں کیج سارے بریل پائے سن بریل بھی بریلوی انہیں کدھر پی جڑا واہ واہ برائیلر بریلر سارے قسم خدا بھی کر کے نا جنا مصطفی کریم دین لکایا ہے کیوں سارا میرا پیش کیتا گیا کیوں یہ چھپایا گیا ہے رب نے غلطی کر تھی رب پاک حبیب غلطی کی تھی کے سانو بیان کیا بیان کریے توجہ نہیں درسیے جڑا بندہ دشمن نہیں پچھاڑا او برباد ہو رب سونے سانو دشمن دس کوئی کسر نہیں چڑی اللہ کی مہربانی نو بھی دسیا بڑا ارسا ہوا دس دیا دس دیا ہے میں آنا میرا کیسٹان جڑا ستان سال جڑا بندہ دنیا کائنات کو زور رکھی کڑے نے کیل نہیں لگ دیا چلی گئے جی میں آ نہ میںر اندر نات میں بڑا آ میں کیا لگتا یار چلیے لندن دال نہیں پپتی یار ہوں دال نہیں پپتی یہار چلیے چل رہا تن سنا خانی دل کرتا ہے لندن کی وکالت تی پہودی نتی کڑا بش نو دیتی کھڑا نبی دین والے پاس آونا گوارا نہیں کیوں ہے بہت نبی پاک نہیں پا وے یہ دل کی کر کے ہار چلے شہر مدینے میں لے جا لو یہ خوشرن لے جاؤ بیوٹی پارلر تیار کرو مراد اللہ کا ولی جاوے اس دربار میرے لیے تاجدار ہے گولڑا ورگا گل چ پٹکا گوڈے منہ دے چلنے جانور وگوں تو پھر بارگاہ ہرسال تجرو کے جا کلوے اچھا مجرم اس بارگاہ جائیے تو مجرم جدو بادشاہ کول جا ہے وہ ہار سنگار تو نہیں کرتا مجراہ رو, رو رو کے جر کے گلی گلی تو پاؤ ٹھوکر سب کی کھائے کیوں دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں مجرم بلا ہے جا ہے گوا رب کی فرماتا بلاؤ ان اصا ظالم ظلم بیٹھے اپنے دربار مجرم جو جاوے مجرم ہے جاؤک ہے گوا مجرم بلا ہے جاؤک ہے گوا پھر ہو کب کریموں کے در کی ہے کوئی نا بول بول سب ایک ہوتی بیماری ایک ہوتا وہ سبب ایک ہوں علاج ایک ہوتی ہے پرہیز علاج چار رسول نے پہلا بجو بیماری کیڑی حکیم پھر ہوتا سبب ہے لگی کتوں پھر کردہ سیا نال پرہیز دستا ہے जिथों लगी है वे ने बीमारी आई अंग्रेज की तहजीब अंग्रेज की तरीके अंग्रेज आशरत माहौल बेगैरती जी साई अंग्रेज दे पिछे है दिमारी। दिमारी। है दिमारी? दिमारी। के पिछे चलन यह है बीमारी है बीमारी काफिर के पिछे चलन लगी कितों کوئی ناج کی ہے حضور دی تابے دار پرہیز کتوں کی جتوں لگی ہے سکول توجہ نہیں جگی تھی میں کتاب نہیں لیا سکیا کتاب میرے کو ہے نفسانی خواہشات اور ان کے نقصانات یہ کتاب کا نا ہے میں تقریر جتھے کیتی حضرت صاحب اتے میں دا حوالہ دیتا ہے اس ٹی وی دے بارے اس لکھا کی لکھیا ٹی وی آیا ہے صدر سدرجوب کے دور چل دور اس دا پہلا جرنل مینجر سی نا ٹی وی دا او سی زلفکار علی بخاری کی نام سے آ سید پھٹ جاوے نا سید پھٹ جاوے تو موڑو سید نہیں لانا اے مڑ بخار تو بخاری ہے بخار چڑے بخاری جی کسی کا نک ہوئے ہوگا نکوی نک بھی بخار تو بخاری پہلی میٹنگ یہاں کیتی کراچی اس ٹی وی والے عملے نے خطاب کیتا اس سے پہلے جرنل مینیجر زلفکار علی بخاری نے اس لگا اپنے عملے سارے کہ ا ٹی وی کیوں چلاو لگے ہیں کیوں آیا ہے؟ مقصد یہ کہ مذہبی تصویرات مذہبی خورافات بکواسات جہیا لوگوں کے زن چین ساریاں کٹ دے مذہب نو بکواس خات لفظ نہ تقریر دے میں سر وڈا دے قرآن بھی نہیں آ بانگ بھی آندا؟ آتا بھی تو بوکدا کی پیا بوکدہ یہ پیا ہے کہ اسائیں دے مذہب دے خیالات تصورات ہیں دے دیں مذہب کی بکواس لوگوں کے دین چتم مذہب نکواس آخد جانا کھڑا معلوم ہوا اران بھی اس واسطے رکھی بیٹے نے تاکہ قرآن تو دور کرنا ہے. توجہ نہیں تھی آخر پرانے خیالات سارے کڈنے نے اگو پیا مثال مثال ہے دکھے مثال کے طور پر توجہ ہے کوئی نہ مثال پیا ہے جرنل منجر دہ مثال کے طور پر لوگ بکر عید پر لاکھوں جانور سنت ابراہیمی کے نام پر ضے کر دیتے ہیں ایک تو بے رحمی اور انتہائی شکاوت ہے کہ ظلم میں آ کے جانور بد بختی ہے جانور ہوں ایمان نال دسو اس مثال دے کے آخیا بھی اج د گے لیکن آ خیال رکھے جی تو سیدا ساواں نہیں بولنا بھیا گندے گے نے تو آڈو یہ بھی گندا تو دین گندا تو قرآن گندا تو سارا کچھ اج نہ آخیا جے کرو کی اکھے ایسے انداز سے ڈرامے اور فلمیں اور نعت سارا کچھ پیش کرو ہولی جدید نسل پیار ہو تو پورے مسلمان سارے ختم ہو جدید کن رہے بے مان اسلام دا دشمن ہو جائے کرنا میٹے امداد حویم دسو قربانی سارے نبی پاک کیتی وہ بے رحم سن ابراہیم سلام کیتی تو بعد سارے نبیاں کیے رحم سن ہوں اس چوڑے کا بغیرتا قربانی کے جانور سے ظاہر ہو جاتے ہیں تو جہا توں روزانہ مرگے فارمی ککڑ کھو کھو کے کھائی آنا یہ بےرحمی نہیں توجہ نہیں جگی تھی روزانہ ککل کے نہیں دل دستا کہ بند ہونی کیونکہ یہودی تو صرف نبی اعتراض کرو جا نبی آخر نبی ظلم کرتا وہ کافر مسلمان بول بول بول تو یہ تیار کتوں ہوئے پھر سکول چنپڑھ ہوتا ہوں جہے مولبی نے سکول نہیں پڑھے ان آکو ڈرامہ بناؤ بنا سکتے ہاں مولبیا آخو ڈرامہ بناؤ بنا ادھر کفر گورنمنٹ کالج لاہور دے دے لاہور د ایک دا نام خان محمد چاولا نام ویخو نام دے شعبہ اسلامیات اسلامیات دے نے کوفر والے آپ سمجھی ایک دا نام رفیق محمد دوسرے دا نام خان محمد چاولا تیسرا تصدیق کرنے والا حافظ اللہ خان کی لکھتے نے اے رفیق کیا بھوک بھائی جنت الق کا حقیقی طور پر کوئی وجود نہیں قرآن چھوڑا جا چکا ہے اب نئی کتاب کی ضرورت ہے خدا کو ایک کہیں دو کہیں تین کہیں چار کہیں سے کوئی فرق نہیں پڑتا عذاب قبر مولویوں کی خام خیالی ہے حضرت علی کافر تھے حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم داڑی اس لیے رکھی کہ آپ عرب میں پیدا ہوئے وہاں داڑھی کا رواج تھا اگر آپ امریکہ میں پیدا ہوتے تو آپ کلین شیو ہوتے تھری پیس سوٹ پہنتے اور ٹائی لگاتے مسلمان ہونے کے لیے کلمہ زبان سے کہنا ضروری نہیں اچھا خان خانوں کی کیا آخر ہے دور حاضر میں مجتحد نبوت کے منصب پر فائد ہے جو لوگ عمل صالح کریں اللہ پر ایمان نہ لائے اللہ انہیں جاننے میں داخل نہیں کرے گا متقی اور پہلگار پر شخص پر نماز نہیں ہے پرانے پاک میں جہاں سور کا گوشت حرام قرار دیا گیا وہاں اس سے مراد وہ خنزیر نہیں جو گھروں میں پالے جائیں کیونکہ وہ گندگی نہیں کھاتے لہذا وہ خنجیر کھانا حلال ہے کیوں جی کن کنہیں کھانا ہے ہاتھ کھڑے کرو تیرا پتر سکولے جانا ہے جاندا ہے ہوئے اور پتر بھیج دے تھے سکول کے نہیں تو سور کیوں نہیں کھاندے पालतू शूर हलाल है फतवा प्रोफेसरों का है और फतवा गवर्नमेंट का तस्दीक शुदा है क्योंकि वो गवर्नमेंट कॉलेज है ठीक है मैंने एक कहना जिश्आम कहां खान हलाल है हराम है میں سکول اتفاق رکھنا کہندا ہاں میں سور ہی ہلال کیوں میں سورا لی سور ہرالی بندے کف روپیہ پہ کھڑک کھڑکتی ڈالر ہے اگے کی باقاعدہ جب تک ہم قرآن نہیں چھوڑیں گے ترقی نہیں کر سکتے <Arrow> نبی سرکار سے بڑا سمجھایا پر امت امتھی بن جائے تو نبی دا سولہ کسور ہے لنگ سے لکھدہ ٹپدا میرا دی رات بھی سانو نکتے سمجھائی جاندے نے <neck, vä>. <internacional> <Arrow> توجہ نہیں تھی امت برباد ہوے متوں ہتھوں حاکم دے ہتھوں کمینے لچے منافق دے ہتھوں تو امت دا کسور ہے نبی پاک کو کمی تھوڑی تھوڑی روزہ نہیں رکھنا چاہیے کیونکہ روزے سے بندہ کمزور ہو جاتا ہے لہذا روزہ نہیں رکھنا چاہیے توجہ ہے بے لیو کا اور لا جی یہ ہے ندائے ملت رسالہ ستان دن بعد نکلتا ہے نوائے وقت والے کھڑتے ہیں سات دس جون تا سولہ جون دا دس جون دا رسالہ ندائے ملت نوائے وقت والوں کا اس ایک تقریر ہے ریٹائر جرنل حمید گل جان جاند ریٹائر جرنل حمید گل خفیہ ایجنسی آئی ایس آئی کا ریٹائر جرنل ہے آئی ایس آئی انٹیلیجنس ہے نا انٹیلیجنس کا مطلب کی ہوتا ہے خفیہ کا مطلب ہے خفیہ رپورٹ پوری کٹھی کر کے پھر کا دینا ہے کی تقریر کی تیسو آندہ ہے ہمارے ملک کا یہ بھی بڑا مسئلہ بنتا جا رہا ہے کہ یہاں سیکولر اور اسلام پسند دو طبقے بن رہے ہیں سیکولر لوگوں کا سب سے بڑا مسئلہ قرآن مجید ہے وہ اسی کو مسئلہ قرار دیتے ہوئے اکبر بادشاہ کے دین الہی پر زور دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان لوگوں کو کسی طریقے سے قرآن مجید سے ہٹا دو روح محمد ان کے دلوں سے نکال دو یہ کہتے ہیں کہ جب تک یہ کتاب دنیا میں موجود ہے دہشت گردی کا علاج نہیں کیا جا سکتا سکولر طبقات اسلام پسند اسلام پسند ان انپڑھ جڑا سکول نہیں پڑیا جت مزدور کسان جنا کوئی سکول تو دور ہے انہیں اللہ سونے دے اللہ دے پاک محبوب دے قریب ایسنا بندے بیٹھے ایٹھے گ ترقی یافتہ یہاں دسے گا کن گھنٹے ہو گئے نبی کا دین سن گیا کوئی ہلیا اٹھا جائٹ ملٹا اندر تقریر کرا ہوں ترقی آ لگ پہ آگل مول بھی لگا ہوا ہے پاگل مول بھی لگا ہوا ہے پاگلوں کو پتا ہی نہیں ترقی کیا ہوتی ہے ایک سور نہیں سی بہنا ندی انس بہنا سی تو انہیں آخیا دین جب تک یہ قرآن کتاب موجود ہے دہشت گردی کا علاج نہیں ہو سکتا کی مطلب ہے کتاب قرآن دہشت گرد بنا کی بنا سکولر کتے بنتے ہیں وہ سکولر سکول بنتے ہیں یا جتان کول بنتے ہیں یا مولبیاں کول بنتے ہیں کتنے بنتے ہیں خفیہ ایجنسی کا ریٹائر جنرل پیاخ ہمارے ملک میں سب سے بڑا مسئلہ سیکولر طبقے کا یہ ہے کہ وہ قرآن ہی پریشانی سمجھتے ہیں اور سیکولر سکولی آندھے نے قرآن جنہیں چر ہے دہشت گردی نہیں مک سکتی قرآن آخر دہشت گرد رویں چپ آخ میرا دھی پتر ضرور پڑھ کے آئے آکھن پرانے مجید اور نبی دے بارے کفر بکواسا تینوائیا وہ ستنا لا کے کچھی پوا کے دھی نک سر تو اک تھلے کرا کے آکھن اللہ کا شکر ہے کہ تیری بیٹی بیٹے کو ہم نے بہت کچھ سکھا دیا ہے تو تیر رپیے میرے لو پھر آپ آکیے حالیں ہے آپ مسلمان ہیں یا کوئی بندے کے پھر ہے پھر میرے خیال ہے کہ خدا جب دین لیتا ہے عقل بھی چھین لیتا ہے پھر عقل دا کباڑا اور گل کوئی نہیں مینو ہے چشتیا انگریز بہت بڑے صاف ہیں مولوی تے تو ہے ہی بڑے گھوڑے تے چوڑے نے ہاں اگریز بڑے صاف ستھرے نے میں کہو میں वो थुक कर नहीं दें दे थले थुक् नहीं सुटन दें जरासीम उठ पी मैं यार बड़े साफ ने बाकी थले सुन दें मूह दे। में थले क्यों सुटन देना जरासीम होंगे मैं मतलब अच्त तो बाद तू थू थू थू थू थू थू करने थुक अंदर नी खड़नी आख क्यों जरासीम ने मरू کڈی رکھ سارے باہر نمبر ایک نمبر دو میں پتر تھوک کتوں آتے منہ میں نطفہ نطفہ نطفہ بچے جمل والا کتوں آخ وہ تو پیشاب والی تھان کو آنچ جراسیم میں تھوک تے انگریز سے جان دراسیم نتفے چٹتے وہ دیسی کیا ہوئے خدا دی اور صفائی میں ہے توجہ جی چیک ہے سفائی نہ مراد کا فر صاف نہیں ہو سکتا صاف جہاں نبی شریعت مطابق انسانیت تو دور کیا نبی فرماتا مومن کا جھوٹا شفا ہے ان آخیا جراسیم نے ہوں پتر پیو تو پانی نہیں پیتا ڈیڈی ڈیڈی جراثیم ہے بہت तो नसर मेरी एक कंजर, मेरा ही जरासीम मैन आखंड <laughs> जरासीमरा मैनू आरासीम तू मैं मुड़ भी अपने प्यो का कोई झूठा पी लें तरक्की पीए ना जरासीम ने बिच सदके सैयद जमात अली शाह साहब फकीर <laughs> सानी लसानी रमतुल्ला कोड़ की बीमारी वाला आया घोड़ की बीमारी घोड़ दी, दी, दी। लोग हाथ नहीं पैला दरदे मारे आपने फरमाया बेली आ रोटी खा कह लगा हजूर मैनू घोड़े फरमाया खा यार मैनू चंबड़न दे रोटी खा के फारे होया घोड़ उतरना शुरू हो गया महफिल साफ हो बैठा परमाे ने बेल लिया बस तू आ सन लोगों चंबड़ जाता तेरा अपना भी उतर गया सू रहमत गल चा पाई है जिनू त्रकू त्रकी त्रकी तवज्जो नहीं जी शैतान ने तरक्की तनजुल जी निकाली इन लोगों को तुम शौक तरक्की का दिला दो आपे बर्बाद हो सक एक तरक्की तरक्की आखो तरक्की जो भी बगैरती सिखाओ जो तबाही दे आखो की, की आखो तरक्की लफ्ज मिठा रखो बेच सारा तुम्मा ही हो गया खाओ तुम्मा पर उतो लफ्ज मिठा रखो तरक्की हूं ईमान दसो یہ ہوں آ جو کلی ہے جہی بکھائی ہے پہلو اے اتلے سفرے نہیں کلی جے میں رات ایک گل کیتی کی میں آئے دی چال بدلے نا نہ دی چال تھوڑی جی ڈرائیور پچھاڑی کھڑا ہوتا ہے کوئی خرابی اندے چ کوئی ایکس والا خراب لگتا ہے توجہ تو نہیں چکی دی چال بدلے تو فٹ سمجھی کھڑا ہوتا ہے دھی پتر شکولت اے او چال بدل بدل بدل کے دو نمبر یہودی بان زمانے دا بغیرت بان پینٹ شرٹ بن کے گھر آیا دھی برکے تو باہر آئیے برکے تو آیا دپٹا دپٹے تو آئے ہے جناب جی میڈم صاحب آ گالے چو آیا پھر آیا اتوں تک ڈولے نکلے پھر لتان نکلتی کچھ پا کے لاتے کتے پچھا کہ سواری کی چال دس چاہیے بھی پتر کی چال نہیں دس غیر مسلم بن گئے توجہ نہیں دکی تھی آ سب آخر تمبی کر کے وہ کر دیے پولیو بارے واسطے اتنے بھی میرے خیال میں آدھے نے آدھے بھی اس حساب نال نے کہ ساری کڑی بیٹھی ہو بچہ چوک کے ٹانگے اتنے کلار کے पत्रे पिलाए हैं उठे ही थले नहीं उतर देना उतलाने शुरू कर देने हम आपा नहीं सोचा मैं गया जिले मुजफ्फरगढ़ तोलियो के कतरे एक जट बंदे अपनी बच्ची नहीं पिलाए बच्ची अपनी जट ने पोलियो के कतरे नहीं पिलाए فون کھڑکے نے پیچھے سارے افسر ضلع کے کٹھے ہوئے نے سیدا لاہور تو گوری گئی ہے گوری گوری گشتی اگریزن پنڈ دریائے سنارے دے پولی کے قطرے کیوں نہیں پلایا وجہ کیا ہے میں آخر آئی اللہ کریم مولا علی دے دربار سے بھی بم مارن वड्या मार सारे मारण उत्तों बंब कर लड़ाइया कर दुश्मनी इथे पोलियो का कतरा इत नहीं पिलाया गोरी आप आई इनी दोस्ती क्यों आई है उंग्रेज ने जेड़े मुफ्त चाह سگریٹ وندے ہوں دے سن وندے ہوں دے سن کیوں تاکہ جی پہلوان بن جائے کو ہر سگریٹ کی ڈبی پہ لکھا ہوتا ہے خبردار تمباکو نوشی نہیں ہوں سیاحت لیے مزر پہلا لکھا ہوتا سی ہون لکھا ہوں لکھا ہے خبردار تمباکو نوشی کینسر اور دل کی بیماریوں کا باعث ہے وزارت سیاحت कैंसर लादी तो की लादी है बीमारी भी छोटी तवज्जो नहीं जगी बीमारी लादी कैंसर से दिल की बीमारी तो पहले मुफ्त वंड रहे सन य मतलब मरण कैंसर नीमारिया वंट रहे सन मुफ्त तो हम पोलियो के कतरे आ गया यह की है इना بولیو دے دترے ایسا ایک زہر ملایا ہے ایسا مادہ ملایا ہے جس نال بچے بچی اولاد جمن کے قابل نہیں رہے اگوں لا علاج مردان چس جان تاکہ پرلے مر جان بما نال اے مر جان قطر سوکھا علاج دعوے کی دلیل آ میرے سامنے اخبار اخبار اخبار اخبار میں پہلو چروکنا آخ دس ہونا اخبار چ نہیں آیا میں ضلع ڈیرا خان تقریر تے گیا جام پور بیٹا تو میرے یہی آگ ہے پولیو کے قطرے پلاو آخد اچھا قطرے پلانے میں وڈیا نو بم تو چھوٹیا نو قطرے وجہ کی وڈے مر جان چھوٹے لنگڑے بھی نہ ہو وجہ دس وہ باسیاں آنیا شروعات کچیا کچیا نہ وہ بس بھی کوئی کرڑا ہی لگ رہا ہے کوئی کام خراب میں ہاں دس میں ایسا مادہ اولاد جمن دے قابل نہیں ہونے کسمو سات دی قبضہ قدرت میری جان ہے مینو آک آخ آئی پر حق کوئی کوئی آخر افسر افسر پولیو کترے پلاوڑ افسر جس پہ گھر چیٹا سا وہ میٹھا کان ہے بلوچ دے اتے بیٹھے آن میری تقریر تکریر پھر بھی لئی سی میں کدو نہ آ کھایا آ آخ اخبار ہے چوبی اگست دا دن اخبار میں صرف دس سکنا لڑنے نہیں سکتا تو حضور دی امت جے حضور دی امت دا دوست ہون دے ناتے لار. صرف دا سکنا خبردار جہرا قسمت والا اس بچ جاتا میں نہیں سکتا میرے کو طاقت آتی میں پھر اللہ دینا چاہوں اخبار کدو دا چوی اس دے وچ لکھیا اقوام متحدہ دا عالمی ادارہ صحت یونیسف جا پاکستانی نمائندہ بیٹھا ہے اس پاکستان دی گورنمنٹ نو خبردار کیتا ہے کہ اسلام آباد انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ اسلام پندرہ کروڑ ڈوز غیر معیاری قطرے بنائے گئے نال الٹا بیماریاں پھیلنگیاں خبردار ہوترے چل رہے ہیں تو گورنمنٹ دے سکول دے بچے آپ نے پلاو کی خاطر نا سکول کے بچوں کی دی ڈیوٹی لگتی الان لکھے آولویا نے مولویا نے ایلان مولویا حضرات بولیوں کے کترے والے آئے بیٹھے ہیں لہذا اپنے بچوں کو ضرور پلا بلکہ میرے کول سرحد سرحد ملونے جڑے نہ ملونے توجہ ہے کوئی نہ پکی کا مروتری کوئی شاید تھان ٹھکانے کے رکھ چو نہیں बस किस पास था था? आ गया आ गया आना परे हाले तक भी बंब पजने दहशत करता है इन्ह मौलबा के धिया पोलियो के कतरे पिलाया जा रहे ने आखिर ये लंगड़े ना बन आए इना फिर दगड़ दलिया ना لکھے پتوے لکھ کے دیتے ہیں مشترکہ اعلامیہ فالج یعنی پولیو مرد کے خلاف علماء کرام کا اعلان پشاور تو لکھے پولیو کے قطرے ضرور پلائیں اس کو دینی دینی دینی فرض سمجھ کر پلائیں لانتی ملوڑے ہر کسی ڈالر دی اولاد ہر کسی کش دی نجائز نسل مر رہے دہشت گرد نے یہاں دے پیچھو ہلکا ہو گیا جڑے امریکہ مرداب نعرے نے مردا Kazi, آ رہا کا رہا, ہے. Kazi, آ رہا ہے. Kazi, ای. ای. Kazi دی جماعت آئی چمن چمن ضلع جماعت فتو فتو فوٹو ہوں میں پوچھنا کترے اتنے اسلام آباد بنائے گئے نا یہ اپنے آپ بنایا پچھلے آڈر اللہ تو گورنمنٹ جہے بنا اپنے آپ بنا پچھلے آڈر گورنمنٹ جڑے بنا اپنے آپ بنایا پچھلے آڈر جب انہوں نے آڈر زہریلے بنے نے تو جہے آپ بنا کے بھیجن گے وہ شفا ہواؤ گے کترے آج تو بعد جدو آمن نہ لطر لا لیا اس طرح کر جب آمن تو آخر جی منڈیا اور سر پیڑ کی گولی لیا ٹھڈ پیڑ کی بھی آئی دار درد کی بھی آئی ایک ٹیکا بھی لے آئی وہ پوچھ بھی کیوں تخی جی تا وہ پوچھ بھی کیوں لا تھی بھی ہو سکتا ہے تو خطرہ ہے किधरे दाल पीड़ा तुम हो जाए सिर पीड़ ना हो जाएगा भैलो ही तू बचा ली तवजो तुम आखे पागल समझे सामू बुद्धू आ बीमारी लगेगी तो फिर खाना तू आखी औंतरी आप गोली पहलो नहीं खाने सिर पीड़े साढ़े मुंडे लोग पोलियो लगे تینوں تو جواب آنے نہیں ہوں میرے کو سکھ رہا ہے دے نہ بعد دی گل ہے چلو ریکارڈ سے کر لے نا اندر کسر دے بھر لے کسے لے رکھی شاید رکھی جمس کام آ جاتی ہوتی توجہ نہیں جگی یہ بچہ معصوم ہوگی بیماریاں لگیاں سات سات لگیا ہوسپتال تڑفتے پی نے اتنے تے کدی مفت نہیں ہویا उतने दे देने पैसे देने पे लगते हैं अच्छा पुत्र पुत्र बड़े प्यारे लगते हैं पे आ जो वक्त वाले जम्मन वाले ने कोई ख्याल नहीं सिर्फ उन्होंल है आ जड़े ने जो बीमार होकर जाने कि लख लगते ने मसलन दिल का अटैक हो जाए तो किन्ने रुपये लगते हैं दिल के अटैक बंदा मरण वाला हों कि नहीं हों पोलियो न पोलियो मरता तो नहीं अटैक अटैक मुफ्त इलाज करते नि लंगड़ा नहीं पे दे, मालूम होना मारना चाहते की करना चाहते ने मारना चाहते तू अगू मरते तैयार बैठा लगे आओ आ, नंगे आए अन्न देर नंगे आए अन्न घर अन्निया अक्षा लंगा उस सूड़ा दिशा आप अंधे बड़े बेचा वो नंगे लगे आरना उन्हना को लुकाई है गल के बदमाशी उन्हों की लुकी कि दुश्मनी लुकी पी پر آپا جاج جاؤڈری آدھا نا وہاں لان پر پوری دے دے آپ آ سان ٹی وی ہائے اسلام نہ آزادی فلما گانے ڈانس پرےٹا کڑی منڈے کھلا کھاتا پاؤڈر لگا کھڑا धाड़ी मुनने सुथ ला लें मर्जी कर रख बर्बाद कर जैसे मर्जी कर लिया जल्या जाज पाउडरी जिंदगी लांती जिंदगी जिंदगी उड़ी मुस्तफा की गुलामी वाली हो to uh -oh.